وسل تو سلام سل تو سید سلب خاتمل والا آلہی والا آلہ بس فاپی ان سد بسا بعض الفاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضعام بلارے سد لا مولا نلا گی مد کر سو نیل کری مل مین ملا کت ہوئے سلو نال نیجیا این منو سلو وال شوک نار سلا دو سلام کا سیدی یا رسو لالا و سواب یا حبی بلّہ سلا دو سلام بھی جی ال مکین صاحب صدر عظیم القدر سید الساد مخبو اعلی سنت بانیے محفل مبارک مفت میں جلسہ ہزا اس مبارک جناب پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب دامت فرکاتہم مغزر سامین السلام علیکم حمد و سناد رہو دے ختم الانبیاء لہو تحیت و سنات و بعد آج زیانہ دعا ہے حق تعالیٰ جل مجد کریم بندہ ناچیز دے دلنوں غفلت محفوظ فرماوے اور مغفرت اور پناہ ہر شر فساد تو عطا فرماوے سالانہ اور سے مبارک حضور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با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 جناب کے سامنے حاضر خدمت ہوں شاہ صاحب یاد فرما لیں دنے اور ان یاد فرما نے کہ دوسرے جلسے کھو دے دے اپنے کرا لے ان یاد کرتے ہیں ان یہاں کی درا نوازی بندہ نوازی میری دعا ہے کہ سادات اکرام جو جی میں اتھے محبت کر اگا اگاں کیا متنوں امیشہ دنال محبت فرمائیں دوستو میں جناب دے سامنے بابا جی قبلہ علیہ الرحمہ دے قدمہ مبارک پیچھ بیٹھ کے آپ دے روحانیت تے تو یہ باتوں مستفیر ہوں جناب ردِ سامنے جس موضوع تے کلام کرانگا وہ ہے مستقیم آرا، آرا، آرا، آرا، یا دوسر، دوسرے لفظائیں سیدھا راستا اللہ تعالیٰ منشرِ صدر نال بیان دی لتوفیق بکشے میں سراتِ مستقیم دا موضوع سورہ فاتحہ دی روشنی اچ پیش کرنا اس دا فائدہ یہ ہے اس موضوع دا کہ الحمد شریف کی تنوع سمجھ آ جائے گی کچھ نہ کچھ جنگ مینو آن شاء نیڑے اندر نڑے تھی اپنا دیا گا اس واسطے کہ اے صورت پاک جیڑی الحمد شریف ہے نا جی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 کہ اس اندر اللہ تعالی نے راز راج رکھ دیتے نے کہ پچھلیا گزشتہ پہلیاں آسمانی کتاباں ساریاں دے علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جمع کر قرآن حکیم کا ایک اپنا علم ایسا لا محدود جہ جا مڑ کتاباں کتابیں نہیں سی سرف قرآن رڑاؤن قرآن دا علم اپنا پچھلیا کتاباں دا تو سارا اللہ تعالی نے کٹھا فرما کے سورج پاطیا رکھ دتا ہوں تورت کے پاک دی عظمت دا اندازہ کرو کہ مولا علی مشکل کشار اللہ تعالی نم جے میں چاہا نا تو الحمد دی تفسیر نار ستر اونٹ پڑدیا یعنی کی مطلب کہ میں لکھنا شروع کر دیا ایسا الحمد دی تفسیر مبارک کتاباں بندیاں جان لکھی جان لکھیں دیا جان جانے اینیاں کتاباں بڑھ جان گیاں ستر اونٹاں دے لدھیاں پڑنیاں تو میرے کول اس ویلے لاہور تقریباً پندرہ ایک لاکھ کتاباں لاک لاکھ کتاب کتاباں کتابیں جہیا وہ اس ویلے میرے خیال دے دو اونٹان پوری آ جان گیا اللہ کا شیر دا ہے میں ستر اونٹ الحمد سے پڑھ دیا اندازہ لگاؤ اللہ تعالی نے سورت کے کی رکھا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 پاویں سنتا ہوا پایں نفل ہواجب ہو اس سورت نو پڑھنا, پڑھ جائے. پڑھنا, پڑھنا نہیں؟ تو بغیر غور تو بغیر پڑھی آپ پڑھ پڑھنے آئے پر سانو توجہ صرف انگلش بک والے پاس ہوں ادھر توجہ ہو جائے نا خالی الحمد شریف والے پاسے ایمان نال سارے مسئلے ایک الحمد سوال ہو جاتے رہے بندے دے, ایمان د دے, عمل د دے, فکر دے, سوچ دے, کوفر دے, جننے بھی مسائل ہیں نا ایک اس سورت غور چک کرو تے سارا مسئلہ اندر ہو جائے تو صحیح hey غور فرماؤ گے میرے نام کا نعرہ نہیں مارنا بس جنہوں کے نارے آن ان مارنا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 دو چیز بیان راز رکھے خیر نہیں اپڑ سکتا مخلوق خالق کی کلام نو کی سمجھے بے تمام ہی صرف رب ہی سمجھتا ہے تو رب سونا گو جی سمجھا چھوڑتا تو غور نال سمجھنا اس سورت پاک دے تیرا نام ہے تیرا نام تیرا تیرا نے تیرا نام پاک نے ایک سورت ہر نام پاک جڑا جی ہے وہ اس صورت دی معنویت اور شان نظاہر پیا کرتا ہے جام جی ہے سورت و تعلیم المسالہ اللہ کول سوال کرنے دا طریقہ دس والی صورت رب تعلیم المسالہ مسالہ یعنی سوال کرنے دا سبق دس والی سورت یہ نام ہے ہوں دیکھو خال کائنات تعینات نے الحمد تو لے کے کا نستعین تک طریقہ دسیا کہ اور منگنے اور سرا تل مستقیم تو لے کے ولدال تک یہ دسیا کہ کی منگنا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 یہی یاد الحمد پھر پڑے گا انشاءاللہ ان شاء اللہ دیکھی سواد کہ نہیں آن شاء اللہ ویک المد اللہ حمد تاری ذکر خیر حمد دا مانا ذکر خیر سارا دا سارا کھنڈے واسطے آ اللہ واسطے ایک کے حمد ایک کے مدح ایک کے شکر تین لفظ اتے اللہ تعالی فرمایا الشکر للہ لاہے یہ نہیں فرمایا المدح المد لے فرمایا الحمد للہ کیوں شکر اس لیے آتا ہے جی اس نعمت سامنے ہو یعنی کسے وقت کوئی نعمت پہنچے نہ پھر تو تسان دے شکریہ جی تو جی کھ نہ دے کتا یہ جی. مطلب شکر اس لیے کرنا جڑے جی ادھروں احسان آوے ادھروں احسان ہو گئے. اللہ شکر لیلا فرمانا نا پھر مانا یہ بننا شکر اللہ دیں کی مطلب بھائی ادھر احسان آسا تعریف کرنے رب سونا بال احسان کرے تے تعریف کا لائق ہوے اے نہیں آئی تاریف د قابل پام کھے کسی نو پام نہ دے, پاوے دے, وے تے پاوے نا دے وے تاریف ہمیشہ آدیع نے لائق اس واسطے اس پہلو ہی فرما چھوڑا مدا ہوں مدعم بھی تعریف ہے ہمد کا مانا بھی تعریف ہے مدعان چیزاں تاریف جی درخت ہے ایٹا نے پتھر نے سونے پتھر ہیری موتی لال جوائر ہے جی لیکن ہمد ہے ہمیشہ جاندار زندہ چیز حیات والی رب العالمین آل امیم سونا ہائن وہ زندہ ہے فرق کہ ساری زندگی روح ہے اور ان کی زندگی وہ دی, دی مخلوق ہے رب روح نہ زندہ نہیں روح نہ اصل زندہ وا وہ اپنی ذات ذاتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں یہ نہ سمجھا جائے جی جی ساری روح رب سونی کی میں روح رب زندہ ہے نہ روح اللہ دی مخلوق اس دا تعلق مخلوق روح اپنے موجود ہونے اللہ دی محتاج ہے رب رو دا محتاج نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا الحمد للہ تمام تاریف کے اللہ دیا سوال اٹھ یار ساری دہڑی سویا چیزوں کی بندے تاریف کرتے سونے بندے دریف کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے <سؤال> سونی سونا ڈنگر ہوگل کر کر تاریف کرتے ہیں سویاں گڈیا ہوتے قرآن آدھا تعریف گیڈی کی کسی شہ شاہدی ایسا تعریف کرنے ہیں کرنے ہیں کہ نہیں اللہ فرمان الحمد للہ سارا صرف حمدان کا مالک کون ہے حقدار کون ہے مستحق کون ہے اللہ تو پھر مخلوق دی تعریف کیوں ہے مخلوق اللہ ہے نہیں اللہ مخلوق نہیں نے تعریفا مخلوق دیا کیوں نے متیا بے کا مطلب اس مطلب الحمد للہ سارا تاریفا دا حقدار اللہ ہے کیوں اس واسطے کہ کسی بھی شہر کی جی تعریف کرنا ہے پیا حقیقت دیکھے گا تے کچھ نہیں جلوا تو ہے نا میں مثال دینا جی بندے سونے کی تعریف کریں ते हकीकत वेखे खालक की तारीफ ही वास्ते कि उंदी गतरे की पांद बूंदी उन तारीफ क्यों नहीं की फरमाई उ मर के मिट्टी आ गया हम उनफा किधर गई معلوم ہوا اصل تو حقیقت رب کی کاریگری تعریف سی کہ اس کاریگر نے زمین دی تختی ایک مورت بنائی بنا نے ان بنا کے اگے چاہتا اور اپنے آپ لکا دیتا ہوں جا چور بندہ ہے وہ تاریف کری جا حقیقت نگاہ رکھنے والا ہے, ہے سچی آبان جس شان دب بنی مدرو سہار اللہ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 شریت متارا بس سواری سے بہن دی دعا دسی دس گئی ہے آ جوڑو جوڑو جوڑو اپنی جوڑو جوڑو جی جوڑ سکتے ہاں جو. کوئی اگاہ چکرو گیٹ کو پچھا چکرو ہوا تو اپنے ہی کھاتا نہو گٹا لو سو ہی دعا ہوں گی پیر رکھنا بٹن دبا دینا اچانک اتنے گزاری رات سانو دعا بڑی پکی چیت نہ ہوگی کھڑی ہوں میں تاں دسنا بھی دعا پوری کی ایتھے کوئی بندہ نہیں دس سکتا ہاں میں دسنا اللہ سونے کی مہربانی تفسیر در منفور شریف دے اندر امام حسن پاک امام حسین دے بڑے بھائی صاحب دعا دعدی پوری وہ آج سامنے میں سامنے رکھ دوں آ فرمانے جدو سواری تے بھٹو پہلے نمبر تکو الحمد للہ ہل ہدان اسلام سب تاریف دیا نے جس سانو ہدایت دیتی ہے اسلام کی سدکے جا میں تم او نی پا تفتی ویخ جی دس دینا القیر کا چیلنج ہوں گل وہ دسے گا جی تسا پہلو نہیں سنی ہونی اللہ سونے کی مہربانی چشتیاں قدم کا سدکا چشتی بزرگوں کا قدم کا صدقہ ہی تو پہلے نمبر تعریف کرنی ہے کس گلے کہ اللہ نے اسلام دتا ایڈی وعمت دیمد اللہ بے محمد سب تعریفا اس اللہ دیا جو احسان کیتا ہے محمد پاک آ آ آ آ آ آ محمد دے کے احسان فرمایا <داز> تیسرے نمبر تے لکھنا ہے للہ جعلنا من خیر للناس سب تاریفا اس اللہ دیا نے جن نے سان اس امت وچو ہے جیڑی بہترین امت اور لوگوں حق دا راہ دسدی ہے تین حمداں پہلا کر سواری تہ کے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 تاکہ چیتا روے سواری تے کہ نیرا تننا نہیں کھانا نہیں لوگ دک بھی دسنا کی مطلب روکنا تین حمد کر رب دیا سواری تک کر لنا ہارا وا کنا لہو مکر رب لالے بومی پا کے سکھا را ہاتھا تابے کر دواری توجہ نہیں فرمائی جی اے سواری تمہیں کن لہو مکر اسان سواری ندی اپنا ساتھی نہیں سا سکدے اپنے تابے نہیں کر سکتے جی رب نہ سانو دے رب بے شکا اپنے رب جانے پہ جان والے تسبی بمد پہ فرمائی آگ سبحان اللہ ہوں قبلہ گل سمجھی گل ان شاء اللہ ہلدیز ایمان کلیا کل جان پتا لگے روشنی آئے نور آئے اندر کے کچھ آیا ہے باقی کوئی اندر پتا لگے نا تو دیر توجہ ہے کوئی نا تو کبلا یہ ہمد سواری دے بدا پہلو کیوں پیا کرنا ہے اور نالے یہ پیا کہ سواری سانوں جے رب نہ دا کدی نہیں سی لب سکنی جب ٹھیک ہے نا سوار سواری پہلے ہم ربی کرنا تری فون کی کرنا ہوں سوال اٹھ رہا سواری انگریز بنا کے سڈے تھلے پائی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 Oh, جی اگریجانتی خلاف کیوں بول دے جے میں بئی مان تو الحمد پڑی نہ سواری تے دعا پڑیاں گو تختی کیوں لٹکائی کلائ جہ پیا سبان اللذی سخر لنا لا وما کنا لو مکرنی آخنا الحمد للہ اللہ دیا ساریا ہمدرد تاریف نے معلوم ہویا وہ پکا بئی مان سانو جہا آگریز سان دب رحمان نے जे सामू ना देंदा सन कख नहीं सी लगती कोई शायद नहीं लोही अंग्रेज पेल है इन्होंने को खोतिया होंगे अल्लाह सुने का जो इरादा मुबारक हो अला फेर लियादा से इन्ह ने हथो लहर चा कराया मोहम्मद कहना अभी कोई शायद नहीं वेखेगा भावे सवारी ए भावे उड्ती भावे थले आली پردی بجتی ہی ویکے گا ایکو وی کوئی گل آخے گا الحمدللہ رب العالمین الحمی رامد ناراگ سبان اللہ جس بندے نو منافق پچھان نہ ہوگی وہ لفا لا کے جی اگریزا خلاف بولتے چیزاں چیز استعمال کیوں کر دے جی تک کا منافق عبد اللہ جی خدا منیا نے اس طرح خدا منی خلا بے مومن جہ ساری چیزاں پیدا کر کے سام کرا سب اصد کرنا تو کرنیاں میں جو نہیں فرمائی ذرا ملنا راج سبحان اللہ اندر میں رگڑا فیری جانا کردے نے کرتے قسم خدا میں جانے جا سمال کر دیا جاڑے آندے جا اگریز کے خلاف بول دے جا کوئی شرم آنی چاہیے میں کسی سکھ دی نسل بےمان آمال دور تھی مفتی ہوم کا بیڑا گڑک کیوں نہ ہو جائے سام کملی والے قرآن اوی سبق پڑھایا جائے حقیقت ہے جو بن سکیے جب بھی شکریہ ادا کرنا رب کا کرنا ہے یا رب سونے خاص بندیا کر ابھی سن تا رب نے فرمایا اللہ یہ دعوی سی سار اے دعوی دیاں ہمارے دعوی نا سارا تاریف رب, رب نال دلیل ہے کے کے کے اس واسطے ساریا اللہ دیاں تعریفا نے کہ سارے زمانے جہانوں پالن والا جو آپ रब ओनू आख दे ने जरा हर शह ना करे पैदा करके उसके इलम कुत मुताबिक तकबीर मुताबिक रखना होरत पूरी करे जो दरख्त पैदा जड़ो सदके जावा खुराक पहुंचा है पाया पहुंचा रहा वे खुराक कपड़ी दरख्त त्यार जो चाहे इलमे चाईए गल उस इलमे मुबारक सीएन इथे तक पहुंचा वे जो हदबंदी आ जाती है پھر تلے ہونا پانی اپ درخت ہے تالی سکی خلیے کا کڑا اندرو پولہ ہوا کڑا درخت ہویا پھر بھی مرے کھڑا لے اللہ دیا بندیا رب وحدہ حا شریق مولا ہر شاید چوپا دستا کہ ایک میں پالن والا सारे जमान्या मैं ही पालना वा जे तू पालन वाले पानी है वा तू क्यों एन तर नहीं कर सकना क्यों हरा नहीं कर सकना है? लाना है मगर टाली सुकी खड़ी एन मजा ले जे हर कर मावे तेरी जरूरत ही नहीं जिना मर्जी साइंसदान ला वे ओ मैं रब नि जो चाहना वा जिन्ना चिर चाह उन्ना चिर कायम रख लिया रब होने रबू पीयत उदके जावा रब की रबू पीयत उ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 کون پالن والا ہے اللہ پالن والا وے توجو گل سم اس واسطے یاد رکھنا رابطے سونا رب سونے نو پالن والا مننا اوکھا جے رب مننا اوکھا اور عبادت دے لائق مننا سوکھا جے منافک جہ رب اگے منافق ہوں منافک خڑا ہوں کڑا ہوں ٹوٹیا پیا ہوں جناب جی جا دعوی کرتا اللہ منع والا وا جدو واری آس امتحان کی کہ رب من رب من ہوں میں اس کی وضاحت کرنا وا الہ سونے جدو روحان پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا کیا میں پالن والا نہیں ہوں کی مطلب کیا میں راجک نہیں ہوں کیا تمہوں جان دے کے انہوں چیر جنہ چر میں چاہوں گا ان چر میں قائم رکھ والا نہیں ہوں ساریا روح نے کی آخیا سی آلو بلا و شاہد منیا گوئی دے تو پالن والا ہے ساڈا اتھے سارے کیتے ایسے گلتے گوائی دتیتے مورا تو رب اتے سارا آدیت اس گل پہ گوئی دتی موہرا لائیا تا رب ہے توجہ نہیں فرمائی اوے رب یہ پوچھا لس تو بےلاحے کم کیا میں لاہ نہیں ہوں ماب نہیں ہوں عبادت دائق نہیں ہاں کیونکہ امتحان اس گل د نہیں سی آنا امتحان آنا سی رب بیت دے رب نب مننے کے اوپے اصل امتحان سے شخی سلطان بہل سرکار ہوئی گل فرمائی فرمند الف الستری سنا دل میرے الف الستری سنا جن بلا کوکی ہو چلتی فٹگا بتل سڈ بہ جڑی ایک پل آرام نہ دے اس راہ دنیا دنیا کر دن دنیا جڑی حقدار مرد ہو پر آشق مول اور کبو لاؤ باؤ آشق مول بو ل باؤ زار روبین مدر لاکھ سبحان اللہ ہوں سلطان با د شیر دا مطلب سمجھانا او در رب لال امی سمجھانا آل رمد والا آل سلطان فرمایا نہ کار پو اس رزن دنیا جیڑی حق دار مر اخیا نا جدو یار تھی ساڈا رب تا رض کے رب جدو لا دے سدکے جاوا وہ او لین آزماو سے سدکے پھر اسے آئے تو نا اس سونے نے اپنے رکھ ہو چھپا چھوڑیا اس دنیا دے اسباب کے پردے کے روزی نو کسے بندے دے دیوانی؟ کسے نو کسے دے ہاتھوں کدی زمین دے پردیاں دے پردی اپنی قدرت چھپائی छुपाई इंज सुन उधरों सूरज दिर हा खलोता उतरे वे लेकिन खड़ा तेरे उत्तों पाद तपिश इधरों हों दा दाने छुपादी है जमीन तवजो है ना इधरों छुपाद जमीन उत्तों पे किरना थल्यों देंदा है पानी ادھر ہا پہنچا ہے ہا اے اللہ پیدا فرما کے اسل فرما دا ہے دانے دے دوا پانی ادھر سورج دیا کرنا فلدا پہ فلن تو بعد ونگوری دی. نکل آکل ہے نا ہوں ہے راض کون توجہ نہیں کی ہر شہ ہر شہر سرے تو پڑ جا و رب تکو وسلن بھئی یہ کڈن نی شہ پانی تو پانی کتوں آیا لگا چل تو آکھیں گا جی زمین زمین دے تھلے پانی تو زمین دے تھلے پانی کھن رکھے پھر پانی دی پھر پیچھا چل جا کے ہر شہد دی امتحا اس رب ربو لال امی ہوں کرنا نہ پہ چھپایا اپنی قدرت نو ندی زمین دے پردے کدی کسے بندے د پردے راجتیت اپنی نتا چھپا جب اتے چھپایا سو کو کیوں چھپاؤ امتحان ہونا سی انہوں آخا سی تے سڈا پالن آن میں گا میں چھپاواں گا قدرت اپنی ظاہر گا مخلوق راز ہوگا میں قدرت ہو میری ظاہر ہو مخلوق فر یہ کرخلوک نڈ دیا گا مخلوق, مخلوق اے ہو جی بناو گا کہ جی آخی اونج کر نہیں ہو جائے گی بند تو ہاں لے لینا سی رب نے تنا جنتے میں مر جانا ہے ایک خالا جی جی کنڈی کھول کے جنگل مرد اندر اللہ فرماندا ہے حد بننا اسو ائی اتر کو ائی قول اللہ فرماندا ہے کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اسیں وی چھٹ جاواں گے جدو آنکھ جو تےسا اللہ نو منیا تے نہ تے ازمائش نہیں ائے گی کیا ان ایک ایٹ جان گے اپنے نال رب آخر شریک مولا تھا تھا تے امتحان گیا لانتا دیتا شیتان کیوں پائے وہ سوچیا رب سونے امتحان نہیں لینا میری ازمائش نہیں ہونی بس مطمئن ہوا رب سونے نے امتحان سامنے رکھ دتا باب آدم دے سجدے والا چک د لان تیو کے خلو ریا وے او خدا مومن ہر ویل سمجھ دے ممتحان چار وگاہ سے گلت رکھد کامیاب ہو جس محلہ دمتحان چ نظر ہٹانیاں لی پولیسا کو برباد مرے گا دی بار گال چلاز نہیں چلتے ات ہمیشہ نیا چلدی اتنے ہمیشہ نالی چاہیے سدقے ذرا توجہ فرما رب واہ الا شریق مولا کافر بنا منافق قسم دے بندے جناب ادھر الا شریق مولا نے نو جناب حکم کافر دے ہاتھوں انسان جڑا موہم نہیں موہم نہیں رب منتحان لب لینا اگر ویک سائی کافر نفر تریچا اس گل پیچھوں اس خیال کہ زمین پچھوں میں جمنا پیو ماں کے پی توجہ نہیں کی رب ایو رب وال کھلوتا اسی واسطے کافر رب راب من تو جانا ہے منافق محروم ہے کیوں وہ پردے تے دے پردے کے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 جس رب نو رب منے آئی خدا کی قسم کر گیا دا کدی نہیں کرے گا ریب کے کدی رزکا کدی رسک دینا رب سونے دا دین حکم نو ٹھیک پہنچے گی اتنے وہ ڈرس رولی سے چڈ سکتا وے مگر رب دا بحال نہیں چھڑ سکتا کیونکہ ان پتا ہے پالن والا اللہ اس واسطے ہوں جدو نماز شروع کرنا ہے آخر الحمد اللہ توجی الحمد اللہ رب لالمی اکھنے ساریا تعریفوں اللہ دیا لے جا سارے جہانوں پالن والا ہے محل تین رب سونے نماز داخل ہوں یہ سبق پڑھایا اے دا یقین تلو پالن والا خبردار یقین میرے نال رکھنا تینو لکھ خطرے سو خاون کدی دین دل نیس نہ دین نی اصا کی روزیاں روزیاں کر د گے دے خدا دب دے روپئے محتاج لئی رب زندگی اچھا ہوں گل سمجھا جی جان کنے روپیے پار کے رب کو نہیں فرمائی جان میری ہے نا کہڑی فیکٹری چ لبی کن روپیے لائے جی مفت لبی توجہ نہیں کیتی گل تو جان مفت لبھی جان این قیمتی ساری روئے زمین دے, دے دے ساری دنیا ایک لمحہ ایک سا جان دا لب دب سکتا ایڈی قیمتی تے اس مفت نے دھی شا دحتاج ہوا کسی فیکٹری والے نہ محتاج ہوا کسی انگریز دا نہ محتاج ہوا کسی انگلش کا چلے آ جس ذات وہدہ شریک نے ایڈی کیمتی چان بے چی مفت ہوں اس بچا تو سمجھے رسک دے انگلش کا محتاج یا اگریز کا محتاج ہے تو پھر لکھ لانت سڈے من منیا مٹی سواہ رب جے جان مفت دِنا چر چاہے گا تر رسک دندوبست بھی مفت کر دیں ان خبیسوں پر جو کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ان نماز نہ پڑھ جا کسے گرجے چھے جا. جا کے تو وید پڑھیں گنت پڑھ کسے مندر جا کے کسی گردوارے گنت پر گرنتھ تین قرآن کی لگے تینو تین کی لگے جی رب نو رب من آرڈا بند ہوا نہیں یہ کوئی ہو سی بروا والا می نو جنہیں چہر آخر سو میں خرکاں رہا وا ہوں کسی ہوسے لے جانا چاہتا ہے کہ ایک در بندے پر سو کل جائے جس رب نو رب ملے خدا کی قسم کر گیا نہ سودا نہیں کرے گا کدی کے کھوم دے خطرے نہیں آئے گا کد رز دینا جب رب سونے دا دین حکم نو ٹھیک پہنچے گی اتنے وہ تے گرولی تک مگر رب دا محل نہیں چڈ سکدا کیونکہ ان پتا ہے پالن والا اللہ اس واسطے ہوں جدو نماز شروع کرنا ہے آخر الحمد اللہ کی تھی الحمد رب اللہ ربلا لمی آخ ساریاں تاریف اللہ دیا لے جا سارے جہانوں نالن والا ہے محل تینو رب سونے نماز داخل ہوں یہ سبق پڑھایا یقین میرے نالی رکھنا تین پالن والا خبردار یقین میرے نال رکھنا تین لکھ خطرے خوب سڈے بھی مٹھی سنا دے اصا کی روزیا ہی روزیا کر د گے دے خدا دب دے محتاج کھلانج رب زندگی دیتی ہے اے اچھا ہوں گل سمجھ آ جی جا. یہ جان کنے روپیے پار کے رب کو لئی توجہ نہیں فرمائی جان ملی ہے نا کیڑی فیکٹری چ لبی کن روپیے لائے جے مفت لبی توجہ نہیں کیتی گل دے جان مفت لبی جان ایمتی ہے ساری روئے زمین دے دے ساری دنیا ایک لمحہ ایک سا جان دا لب دب شکتا ایڈی قیمتی تے اس مفت نے دھی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 ان خبیسوں پر جو کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ان نماز نہ پڑھ جا کسی گرجے جا چھے جا کے تو وید پڑھے گھنٹ پڑھ کسی مندرے چ کے کسی گر... گردوارے چنتھ پر گرتھ تین قرآن نار کی لگے تینو نماز نال کی لگے نماز دا سالوں کا پہلا فکر سالوں کیا دکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین امی ساڑی بار گائے چایا کھلائے پہ نا سمجھی ایسا رسک دین چنگلش سے سبحان اللہ تیرا ایمان پیا جوڑنا تیرا ضمیر پیا زندہ کرنا جی رب کر دے بھی پہ مزہ لال سبحان اللہ سد کے جاوا سلکے جاوا مولو بڑا لما ہے ने चार साहब फरमाते चार घंटे चार घंटे हां जी मगर लाल सुभान लाल सलके जावा मेरे परवर तेरे पालन दो सदके رب سونے نے پالن دے پالن دے واسطے پھر سڈا یقین پیدا کرنے خاطر لاتا داد مخلوق بڑھا چھوڑیے ساری گنتی تو باہر رب پھر ہر حیثیت طبیعت مزاج دے مطابق پالدا ہے اور چل کے جانا خدا کی قسم کر کے آنا رب محلو شریک مالا اگلا جنت دے اگا انعام باقی رکر ادوے واعد رب سونے کسے تھان چ نہیں بہ ہوا دعدا یہو جا پک سرایا سے کافر نو پل دے دشمن گالا کٹ کے بھی پورا رکھا ہوا سور نہ دشمن لیکن ہر کسی کا رق کھولیا ہوا بنی اسرائیل قوم نے چنگل تھی ملا سلا تسلیم نریشان کیا بےد بھی کی لریف مولہ نے الاب اتار چالی 40 دن چالیسر سویرے اتحد سن جالی سن. سال جنگل تو باہر نہیں جا سکے لیکن ایڈے وڈے دشمنوں سب ہتھو لال شریق مولا لے اتو بھی اپنا رب ہونا کائم کر وایا رب سونا آ روزی واس کے من سلوا اتار دینا سی اتنے کھان پیان کوئی کوئی بندوبست نہیں سی جے پانی دی واری آئیے موسا کلیم حکم ہوا پتھر دم سوٹا رسک دینسک دینا ہے جدو خرا من آئی من کرد من ایک شہد ورگا ما دب سونا اتار چڑھتا سلوا کی سی سلوا جراب پجے بٹیر سن ان لب جانے چالی سال بغیر فیکٹری تغیر انگلش تغیر کسی نوکری ملازمت ان جنگل چالی سال کرا لو کپڑے تھدوں وال گل سمجھی جدو کپڑے کی واری آ بتا چلتا سی نال کپڑے تن ہوں ہی کپڑے بندتے جانے سن بھلے خدا دے بندوں جس رب نے سال اور موسا کی امرال چھوڑے تم میں محمد مر جائیے منا قدر اللہ ہکا قدر جہاں سے فکیران کے بوے سے بیٹھا نا ان کو اپنے رب تقین ہو ایمانار دردے مڑ کنگتے ہیں بادشاہ نہیں وہ کنگتے ہیں بادشاہ کہا نہیں پہوں پتا ہے جنہ لا کے بھٹیا ڈا بڑا ہے نہ ساری روزی یہاں دے قبضے رکھیے نہ ساری جان نا دے قبضے رکھیے کوئی شہ دے قبضے نہیں ہر شاعر نے اپنے قبضے رکھیے اے سارے پردے نے اب ان کے پردے فرمائی اللہ ہاں گل سمجھتا جا جڑیا ہوئے چشتی نہ لگو با مار میں آر گیا افسوس افسوس نہیں پچھاڑیا اپ رب نو سکما پتہ کی پڑیا ہے لا الہ الا سوٹا لا الا سوٹا تو لا الا پیسہ سوٹا ویخنا لکھونا پیسہ نہیں لکھنا جا سوٹا ویخ تو کھڑا ہو اپنا یا پیسہ ویکے تو دین پھیرے قسم خدا بھی کر کے آنا مومو نہیں میں دنیا ہے کہنا دے سر سراج तेरी जान चूस लवाने आखे एक गल सुन के मेरा ते अपने रब नकीन हो रुपया बजद यकीन हो रुपया बजद मेरा तो ईमान हो रुपया बदद तुसा कौन जे जा जान चूसण आसा को पाई सी जिन्हें पाई ओने क्डनी तवजो नहीं की और किने जान पाई رکھ درجی سائنسدان نا تو ڈکا لا لو لگ رہی ڈکا اقبال ہے کلنڈر لا ہو اکبال فرما جی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 کیا ہے غر مومن یاد رکھ لے رب ہدولا شریک نو پروردگار رب رب منخی سچ دے کر سوکھ خدا دی قسم کر کے آنا جدو سارے کافر چارے سے مکے مدینے شریف کے رہنا کٹھے ہو گئے سن جنگ احضاب جنو آخد نے خندق والی جنگ جنو آخد نے نبی پاک سرکار دیار مٹی برابر مدینہ شریف دلے سارے ملے کافے کٹھے ہو کے ہزاران دی تعداد چاہے توجہ فرمائی جو دو کافران دی آمد دی خبر ہوئی مدینہ شریف آرے آلو کافر کٹھے ہو کے ساتھ کہ آج حملہ کرنا ہے جنہیں منافق, منافق, منافق سن جنہیں سجد نبی پاک نالتے بج بج کے کر لیں دے آئی کافر لے سن جدو کٹے ہو گئے سن لیکن رب تے موت پہ امتحان آیا کافر کٹے دی خبر ہوئی نبی نو آخ پچھو سر لے لے ری مہربانی پچھو پچھواڑے خالی پیڑ اللہ نے محبوب آخری گھر نگے آنا کوئی گھر ننگے کوڑ ماری اصل یہ ننگا کرایا میں مگرو ٹورن والا تو رب جدو رب کٹ لوگ کو ٹور سکتا اور رب جو سوچ کٹ لوگ پیچھو جان دے مٹی بنا کے اگاہ لیا کون سی لا کیوں سی اگلے جہے سن علی ور گیا نبیار بلال سر کے جا جدو خبر ملی خلاف کٹھے ہو کے مکے بھی سارے آج حملہ کر دت ہوم عمان اللہ فرما خبر سنیاں میں ایمان ہوئے نبی دے یارا کھیا کملی والیا جی آنے پیسے لگا آن سانو ساڈا ربی کافی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 ری روزی بند کر دے تیرا رب سونے کا دروازہ الحمد سبحان اللہ اور اگے سن الرحیم رحیم آخر بول بول بول اچھا ارحمان رحیم پیارے الرحمن کیوں نار اللہ نے اپنا یہ اس میں مبارک کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اندت کی راز اور سونے رکھے راز اے کہ یار جہانوں پالتا ہے انہیں مخلوق بھی بنائی جہاں ہتوں اپنا پالن وہر کرتا ہے. لیکن وہ مفت تو نہیں پال دے وہ تے بڑا کچھ لیند نہیں کی تھی. آہا, اور جب کوئی کسی نو تین ہزار تنخواہ ساری دیہی توتی بھی چل رہا ہے مطلب نکلا پہلو معاوضہ منگد مفت نسان میں نہیں کرتا کوئی نہ کوئی او یاد تے لالچ ہوں یا او نفے کی امید رکھد نفے کی امید تیرے تو کام کرنا یا تعریف کی امید رکھے گا ان تاریف میری کرے میں ودا گا پہ دینا رب نال فرمایا احمان رحمان میں جا بغیر تر تو کچھ منگ تو تینو پالے پا لے اس میں دجیا و سمجھی میں رب یا احسان جو کرنا وا بغیر تیر تو کوئی لالچ رکھ کے کرنا وا میں احسان کر دیا ہی رہنا کردے ہی رہنا تگوں جو مرضی کری جا آپا احسان توجہ نہیں کی جنہ بندیاں نے کچھ تینوں دینا تنگ گال کاٹ کے انہوں دے خلاف بول کے وے پھر ویخت چلر دینگے چل گے نہیں بند کر دینی رب سونے گہرا بھی کھانا بوکن بھی صحیح سارا کچھ کرب کچھ منگتا جو نہیں توجہ نہیں سرما دے کے دے تو استعمے نہیں منگتا اس واسطے دن مرد دنیا توکی جاوے رب سونا روزی نہیں بند کرتا لنا ہے اپنا دینا اپنے لازم کیتا کیا دین ہی دینا یہ دا مطلب ہے رب سونا رحمان دا مطلب ہے جہا احسان کرے اپنے تے غیر تے دشمن تے سجن تے احسان فرماوے تے بغیر یہوزے منگن تو فرماوے کوش منگے کوئی بدلا نہ منگے تو دشمن دے بننے بند نہ کر دے انسان اپنا جڑا سو جاری رکھے توجہ نہیں فرمائیم آخ پہلو نماز دے دا کہ تینوں ادر احساس ہوے سب تو پہلے کہ میں جس مولا دی بار گاہ وچ کھلوتا اس جو بھی مینو دتا ہے اپنے فضل لال دیتا ہے اندی کرنے دئیے آدت کرتے وہ دیا آخ اگے کہ رحیم کی رحیم رحیم کا مانا کی بس تمہیں ای پتا رحم کرنے والا جی بس رحم کرنے والا رحیم کا مانا ہے جڑا اپنے آتے مہربانی فرمانے رحمان دان ہے جڑا سارا ایتھے جڑا جو کچھ ملتا ہی پیا نا اس زمانے کھان پین ایاشی جو لگ دی پی زندگی سب ایک رحمان دلوائی رحیم ہوئی صرف اپنا اپنے فرما کی مطلب سب وحد कौलाद दे कुछ खास कर्म उदे ऐसे ने जेड़े गैर नहीं दिल का सुून जो दे अपने फकीर अपनी याद की दौलत दे अपू कई रब क्रम ए हो रखे होनी जन्मत वंडे के अपन او تھے غیر داہ کوئی نی غیر حصہ کوئی نی, تا کر کے دنیا رحمہ نہیں تنیات آئے گی رب رہی مو جلوے گا او تھے جو ونڈے گا اپنے آنو دینا ہے, غیر داخلہ ہودھر فرماسا مہربانی نہیں جان دینی کنہیں تو ساری رہی کیا مطلب رحی میں اتنے آخرحمان رہی میں ایک آب برابر نہیں رب اس نے فرق رکھا ہوا ہے کچھ اپنوں دھوش ساروں دجو نہیں فرمائی آگ سبحلہ अपन देंद कु है जिथो तकलोजी की गल बच्चों की गल रोजी की गल कपड़े फिजरे की गल मकान इमारत की गल दुनिया पैसे की गल सब नंटिया आंदा है जिमें जिम्मे तकलीर बनाया आंदर जो गल आए करार देन की इज्जत द ईमान दौरत दी دولتا اپنے آج ونڈ دے فضل اپنے فرما ہے اس واسطے تاکہ گا بنگا غیر نہیں بنے گا جڑی کی غیر نہیں پھر بنے گا رب لان پھر تے, تے غیر دشمن بھی بن جائے گا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 یہ دارا سمجھاو سمجھا چھوڑا سیرت تو نگے کیتی بیٹھے میں سمجھاوا تیٹی سوا کوئی ہوش کر بار گاہتا ہے جنہوں جہاں کوئی نہیں کپڑے چلو اگلے سال تک انشاءاللہ مل جان گے آپ بےچارے ماڑے نے جناب لب دیکھو نی ن کپڑے جی دنیا ماڑی بڑی ہو گئی ہے ہاں جی ماڑی بڑی ہو گئی ہے کپڑے سوڑے پے ہوں نے تین پہن سنگڑتے پے پہلو بندے بڑے تگڑے ہوں سن اللہ سونا کھلا ہوں چادر ایڈیاں بنیاں پگا رکھنیا کمیز چنگے پاؤنے وہ بڑے اللہ سونے نے دنیا بڑی سہڑی ہو گئی ہے پیسہ ریا کوئی اس واسطے ہوں تھلو سنگڑتی جاتی ہے اتوں بھی سونگڑتی ہے تو سر تو لوگ جی پتا نہیں کہڑے پاس ہاں جی نے تو بھی کم تھی تر ج مرد نے بھی اگان پہ جی کتنے جانے بارہ اللہ دعا کرو اللہ سب کو کپڑے نہ آمین امین اللہ سان کپڑے رکھو می رابا کو آلاللہ آلاللہ اور خدا دالک یو مدد دن, دن مالک کی مطلب رب سونے یہو جہار رکھا ہے تو گل سمی جس دے اندر رب سونے دتے دا حساب لین رب العالمین آکھے آخیا رحمان آخیای رحیم آخیا مست تم درجا میں جو کچھ دے آ جی میں مرد پیدل دنیا تے اڑاواں گے پچھے گا نہیں نہ مان رہیم بہ مانا نہیں کیا مرد کا تہار رکھا سو مالک جوتا انہیں حساب پائی پائی کا ضرور لے گا बगैर ए बस तूद नहीं लेकिन जो साबर करना इंसान तू दर हो दर तू डर वो नहीं मछिया वांगो नहीं, नहीं।, नहीं। खांदा पेगा नहीं क्योंकि अल्लाह सोने ने उन्हें तवक्ता पैदा किया अकल नहीं रखी उन्होंने दिल सो नहीं रखी جی درخت گا نہیں جانور گا نہیں تینو اکل دینے رب لا لمی ملی خلاوے بتا دی ملی کے مطابق استعمال کری کھا اتو ہی صاف کر کے جانی میں مت مگر جا دے رب رحمان کچھ نہیں آگے گا جی رب رحمان گے بخشے جاگے کچھ نہیں ہونا حساب کی آخ بھی پیے غلط نظریہ کٹ دے مت سمجھے حساب نہیں کرے گا رحمان اتنے بھی موجا دے اگا بھی موجہ بغیر حساب کرا چھوڑے گا ن لو لے پاک نبی کی ایک گل سنا حضرت عمر بن خطاط فرما نے کھجورا گزارا میں مدنی سرکار بوہے تھے آپ کملی والے دا دروازہ خرکاو گا کچھ نہ کچھ کج شہل لبے گی پاک عمر فرما نے میں نبی دا دروازہ ختکایا میں بوہے جب مٹیارکر ابو بکر, بکر خیر سے آئے ابو بکر میری فرما ری دن ہو گئے نے میں کیا اج چلنے نوی سرکار دے بوہے دے سونا کلو کلاوے گا امر فرما ہزور والدار کو اپنا ساتھ سی چلا آپ کی بار گال پائے ہلور نے سروایا میرا اپنا گزارا کھلورا کے دے آؤ چلنے آئے ایک سارا یار مہمان بننے اپنے فکی جان اپنے پاک بندے محتاج رکھنا اس واس کے کہ بے کچھ نہیں, یا نہیں سکنا یا لین دے قابل نہیں ہوں رب دے سکنا وے یہ لیندار ہوں پر انہوں رب سونا سڑکوں رکھ کے تیرے میرے کرم کر ہوئی کہ اگلا ہے نا میں فقیر اپنا بھیجا گا یہ اندر خدمت چکرے گا وہ کی دنیاوی مدد کرے گا وہ ان روحانی کر دے گا اگلے سور دی جانی تاں اپنے رکھے محتاج رکھی تو ایک اور دوسری حکمت رب سونا اپنا سارا کچھ د اپا ساری دنیا پہ آدھے اپنے بن کروڑے آخر سے اللہ سونا اپنے ولیاں نو سارا کچھ دا دافران نو تے اپنے نو بکھا تے کو مخالف رن لگا سیجو نی جی کی پر رب دے کے جا چھوٹا جا پردا رکھ کے نعمت تو دشمنہ نو محروم ہویا ہے ہو کہ تو اے ہوئی ویخ ہی پکے نے ویخ مستفا یار ہے ساڈے کو غریبی فقیری تے درویشی تے تنگ دستی نہ محروم رہ جلگے جا مدلی سرکار نے یارہ نو لیا بوہا جا حضور سرکار تشریف لے گئے انساری صحبی کے دروازے دے رب دی رحمت آئی کھلی سی نعمت ونڈن والا گیا کھلا نعمت ونڈن دین ہلو سرکار نعمت دن واسل نعمت بات سمکو شان گیا نعمت بان سنتوش گیا ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا مدری سکارے ہلور نے یار بار گاہ چار رکھے ہاتھ ہلور دار وغیرہ لگے نا کھا دینے دن دے فاق والے کھان لگے سب سونے نے قرآن دی سورت پاری اللہ <سؤال> نے شاد ف فرمایا سم ترسان نعمتوں دے بارے ضرور پچھے جاؤ گے ضرور سلال مدنی سرکار نے یارہ نو فرمایا بو بکر جیسے جانا گے تو بھی رحمان تے بخش دے گا خدا بندو رب سونے حبیب نے فرمایا انڈے پی نعمتوں کی پچھونی جیسا دینا پینا جے ہاں مستفا کریم نے فرمایا تین حساب بندے ہر کول ہونا ہر بندے کو فرمائی جنوں پہلے نمبر دے جان یہ ہر کسی کو اللہ سونا پوچھے گا جان دیتے سی کتے خرچ کی تھی ساہ جاواں توجہ نہیں فرمائی ہے اسے واسطے گل سمجھی حساب ہونا جان دی ساہوا کیت خرچ کی اکھ زبان ہے کرنے ہاتھ ہے دل ہے دماغ ہے پیر نے ٹےڈے شرم گاہ دیتی ہے کی نال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 بندہ مر جائے باہر نکلے نہ آوے معلوم ہوا نہیں سلطان فرما جو दमका फली या रफीक اللہ کھل اٹھیا او صاحب کے مولا والے لایا اے او کی تو جان ہمارے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا al sammarani baahu subhanallah baahu marani thi سبحان اللہ. مزید را مزید را گونج کے جی بیٹھے جاو سبحال اللہ سڑکے جانا خدا دے بندے آ پہلا حساب جان بھائی دوسرا حساب شریک مولا نے مال دام دفتر دے ملازم ہو شام آساب کھاتا صاف کی کھڑا ہونے کی روزانہ دا شام دا حساب پہ دس دری قیامت قائم ہوئی کھڑی جی شام حساب کرنا پھر سمجھ لیا جب زندگی شام ہوگا مالک یو توجہ نہیں کی جزا دے حساب دے دن مالک دن دا مالک ادھر شام, شام ہوئی گزار دبر شام کی پہلے قبر لنگا دے رات قیامت کا اگو دن اتے فری حساب ہونا رکھ تھے کی دتا سی تینوں سا سام کر چیتی مال دا حساب ہونا تیسرا اولاد دیتی سی کی, کی پائی یہ حساب ہونا اندر کول جنوب دیتی سو توجہ نہیں فرمائی جنوتی جنو سو اس واسطے اللہ دے ولی اللہ دے پیارے تے مومن جڑے تومن جہے ہوں جسلمانے وہ اپنی اولاد نل ہی نبی سرکار دے دین دے مطابق پال دے نے مولا علی مشکل کشا بڑیاں بڑے آپ سرکار نے ویاہ فرمائے نے چار شادیاں مبارک سرکار نے آزاد ہورا عورتوں فرمائی تقریباً اٹھارہ آپ, دیاں. آپ دیاں. باندیاں مبارک سن مولا علی سرکار دیاں تے اولاد اللہ چوکی ساری عطا فرمائی سی چوکی ساری کسے پاک علی نو اینے بچے تے نچے شادیاں کیوں فرمایا اس واسطے میں کوشش کرنا وا کہ کیا میں دن میری اولاد دے میرے ٹبر چلہے چوکھے کھلوتے ہو فرمائی آگان ہاں تم سوبہ بندی کرایا آپ سرکار فرما سرکار فرما دینے بچے میں اس واسطے چوکھے منگنا رب کو تاکہ میری قیامت والے دن سف لگی ہو درویشا بھی رب درویش کے جی حسین ہوئے ہسن آ محمد بن حنفیہ کھلوتے ہو سارے بیٹے بچیاں مبارک کھلوتی ہوکا دی صف لگی پھر کیوں نہ کرواج اللہ اتنی رحمت پہ گا بھی جب آئے اولاد آئے چھوڑ دیتی ہے کھوتیاں اتے تو مڑ ایتھے بھی وقت والے مہربانی کرا کہ نہیں آئے دن آبا کٹی یا جی بیٹھا ہوں تو آدھا پیا ہوں نہ مرادو نہ ہی جم دے چنگا سی جم بیٹا وا جدوں جمیا کوئی این چڑھائی آئی کسی کی کھوتی کھولی آ ل بنی آپ نس جی فری چابا جنگ پہ پھر ہے اینی مہربانی اتے ہو گئی اور سونی چکری کیا یہاں آنے پھر یہو جا بختہ والے جب سف لا کے کھڑے من گے پاک کا سامنا <laughs> بڑے ہیر جمے نے بڑا سونا ایک سوائے گی بدماشی تو لبھی دین یاد نہیں تین سارے اتھے روڑ دے تم چھٹے ٹکے چھٹے باندر تو جو مرضی کرتا رہے تینو میں آخر پہلے دن تو جمن جم تو یہاں کا خیال رکھیں بالغ تک اپنا فرد ادا کریں نبی دا پورا قرآن شریعت اسلام سمجھا پھر پہلو آبا جی دی باری تگروں <laughs> جب بھی ڈیری ت सिवाय होके तो ली शाही कोनी बड़ी किमत वैसे है भाई कोई काम रह गया है? जो दिल खबर आव लगे असा साल लें बोला रब एदा तमाल तेनी साहब होने नी चौथा जिन्हों दिता सुना इलम علم نبی سرکار دے دین دوں پوچھے گا دس عمل کیا چار ہی صاحب آنے نے فرماندائی ایک نماز تینوں الحمد شریف سارا کچھ سمجھا دے, دے باہر جا دی لوڑ کہ ہالے اگے چلنے ہیں ایتھوں تک سن سونی گل بڑا مزہ آ گیا ان شاء اللہ درت وجوہ صبح اللہ تک مالک یو مدین تک رب سڈے اتقاد عقید فکر اور سوچ کی تربیت فرمائیے سوچ کی اصلاح فرمائیے کہ اپنی سوچ ساری کی ساری یہ میں رات اللہ دے آخرتی آ گئی اور دنیا کے دن اندر اپنے رب دے بارے کی یقین رکھنے یہ سارا رب سمجھا دون اگے عمل دیواری آن لگی توجہ نہیں فرمائی دیواری؟ عمل دیواری کیونکہ منگ دا والد جو دسنا ہے ماتے میں منہ چکی آسان جڑی اگلی دولت دینی ہے نا اون دے واسطے تینوں کچھ لگنا کرنا کی نسائی یا لاس خاص تیری ہی عبادت کرنے اتے دو چیزاں دسیا ایک آہد کاری عبادت میری کرے گا دوسرا کرنی میری غیر توجہ نہیں سر گلا خاص تیری عبادت کرنے ایک آ گیا عبادت کرنے دا دجا خاص جدو جب دا مطلب ہے بشدی نہیں کرنی بشدی نہیں کرنی جی کیتی کی پھر تو تے یہ کا نہیں کا ہے خاص ساری کرنی کیا مطلب اطاعت کرنی ہے سڈا حکم من آئے پو پی کہا کے میں کوئی جنا چی شریعت کے مطابق آخ ارمن جت تو کا انا بہن آ رہا ان آخ میں اپنے رب ن نہیں چھڑ سکتا جے تو دی منی جب سام چن چاہ سچ نہیں کر بول سچ ہو کہ تو تابت کر دے کہ حکم تیرا پھر منائی عبادت تا خالے سونی ہے. نہیں فرمائی ہوں پیو آکھے پتر وچی دکھو किंदी अब कहे ठाल आस लगा या पाल के तो परले पासे जरा ना बार दे देड़ा देड़ा देड़ा देखे ना उतू खोलिया हम पोत आखे पोत आखे नहीं मनता तो जहन्नम जावा अबा तेरी नाम मना तो दो रख जा मननी पवनी हो अम्मा पुत्र टी भी लाया मैं घर बैठी दिल ही नहीं पिया लगता कली बैठी होनी चलो किसी खेड त लगी रवानी तवजी पुत्र आखिर वेला जो घर बंदा बैठा मोड़ आपकी जाता है चलो कोई अगू नचते हो सुन मेरा दिल तो लग रहा ہوں دے آدموں دے تھلے جنت نہیں منڈہ تے جنت گئی کی خیال ہے اچھا یہ بھی سمجھائی جا بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب سمجھائی جا سمجھاوا جڑا دنیا کائناط کے اج دن مفتی نہیں سمجھا سک اللہ سونے کی صرف کرم فضل جڑا ہے رب سونا چشتیاں سدکے وسیلے فکیرت <تصفح> <تصفح> سمجھ چڑتا جنت ماں کدم کے, کے نیچے یہ مطلب سمجھ دینے کہ ماں کی خدمت کرو پام پورے فرد خدا دے باقی جدھر مرضی روڑو جو مرضی کرو ماں کی خدمت کرو تو جنت پکی یہ مطلب اے میں سمجھ دے نہیں اچھا ہوں ایمان دسی جی یہ گل بندہ ایک بندہ ماں کی کردہ خدمت پیو کے سر چ ماردے وہ جنت جائے گا کیوں جنت ماں کے پیروں کے تھلے تے لے پیو دے سر چ پہ بچتا تے فرق کہڑا پینا ہوں مجھے جواب دو اس گل کا دہ جو ماں کرے ماں دے دے جتی جوڑ کے رکھے دے پیو دے سرے جتی جوڑ کے مارے ہوں جنت جائے گا یا تے حرام, جنت. بول بولو. جی حرام ہوئی کڑی تو مڑ سمجھ لے. ایک فرض خدا کا ایک کہڑا مادی ساری رات کھلو کے دو تے خدمت کریں پانی ہاتھ خراب ہے سردیا دیا پاڑے دیا راتا ہے تیرے کو پانی منگے سو پڑھا میں فوراں لیکن پیو دی تازیم نہیں کی جنت حرام ہو گئی ہے ماں خدمت ہے پر ہوں جنت حرام کیوں ہوئی کڑی ہے پیو دی ایک فرض خدا دا چھڑی آئی تو جہنم پہ جانا تو پھر سمجھ لے کہ سرج مطلب نہیں جڑا عام سمجھی رکھے کہ جدھر مرضی اپنے فرض قرآن نو روڑی جاؤ ایک ماہ دی خدمت جنت لے جائے گی نہیں نویس دا مطلب ہے میں کوئی جنا چی شریعت دے مطابق آخر چیرم تو نا پڑن آیا ان آخی میں اپنے رب نہیں چڈ سکتا آآ آآ جی تر دی منی جدو نے سام چڈیا تکیا تو ہے सच सच नहीं तो तू साब कर कि देकम तेरा सिर मनना इबादत ता हम प्यो आखे पुत्र वित खो लिया अबा की आठ वाले पास लगा या मालकित परले पासे जड़ा ना बार दे डेरा देखे ना کھولیا ہوں پوتر آئی منتا تو جہان نمجاو ابا تیری نہ منا تو دودھ دس جاؤ مننی پونی پیو ہویا اما آدھی پوتر ٹی وی لایا میں گھر بیٹھی دل ہی نہیں پیا لگتا تلی بیٹھی ہونی چلو پوتر کسی کھیڈ تی رہی چلو کوئی اگو نچے ہوتے ماں قدم دے تھلے جنت نہیں منتا تو جنت گئی کی خیال ہے اچھا یہ بھی سمجھائی جانا بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب سمجھائی جا سمجھاوا جڑا دنیا کائنات دے اجن مفتی نہیں سمجھا سکتی اللہ سونے کی مہربانی صرف کرم فضل جڑا ہے رب سونا چشتیاں صدقے وسیلے فکیرت کر چڑنا ہوں سمجھ لے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو پام پورے فرد خدا دے باقی جدھر مرضی روڑو جو مرضی کرو ماں کی خدمت کرو تو جنت پکی یہ مطلب, قوم سمجھ اے میں سمجھ مطلب؟ اچھا ہونی ماں دسی جی گل بندہ ایک بندہ ماں کی کردہ خدمت پیو در چار کھلے وہ جنت جائے گا کیوں؟ جنت ماں دے پیراں کے تھلے تو لے پیو دے ہے در چرق کہڑا پینا ہوں مجھے جواب اس جو جواب ماں کی خدمت کرے ماں دے دے کے پیروں کے اگے جتی جوڑ کے رکھے دے. پیو دے در جی جوڑ کے مارے ہوں ایمان در سو جنت جائے گا یا انہیں پہرا جنت بول بول جی حرام ہوئی کھڑی ہے تو مر سمجھ لک فرض خدا دا، ایک کیڑا باپ کی دا او مادی ساری رات کھلو کے دو تے خدمت کریں پانی ہاتھ کے لیے خراب ہو سردیاں دیا پارے دیا رات تیرے کول پانی منگے چلے پڑھا دیں فورن لیکن پیو دی تاظیم نہیں کیتی تو جنت حرام ہو گئی ہے ماں خدمت ہے پر ہر جنت حرام کیوں ہی کھڑی ہے پیو کی بےزتی ایک فرض خدا دا چڈیا ہی تو جہنم پہ جانا تو پھر سمجھ لے لو مطلب نہیں جڑا تو میں عام سمجھی رکھا ہے کہ جدھر مرضی رابطے فرض قرآن روڑی جاؤ ایک ماہ دی خدمت جنت لے جائے گی نہیں نبی فرمان دا مطلب اے کہ جن عمل حکم شریعت مستفاد ہیں جنت جان دے جننے سبب دسے گئے نار تو وا سبب خدمت ماں گائے کی مطلب باقی سارے فرض پورے کریں ایک ماں دی خدمت نہیں کرے گا تو جنت نہیں جاوے گا توجہ نہیں جنت مطلب نہیں کہ ماں خدمت کر کے باقی ساری شریعت روڑ کے تو آخ جنت ملے گی یہ مطلب نہیں یہ صرف اہمیت سمجھانا مقصود ہے دس مستفا کریم نے حدیث پاک کے اندر کہ ماں دی خدمت دی اہمیت کنی توجہ نہیں فرمائی سمجھ آ نہیں کہ نہیں اس واسطے گل کی اج کل بےچارا آبا جہاں تو سمجھا ویلا جان ہاں جی وہ گلوکار ناد خان جنہوں نے آدھے جے وہ جدو بھی ناد پڑھنگ گے تو جنا ماں دے شان شیر ہونگ گے پتا نہیں پیو دے بچے مارے نہ مرادان یہ وائیاں کار کار کار کار کے چٹے پائی فرد ہے سب لتا لے وہ بختاری منجی سے ستی پی سب پہ لتا ساریا مصیبت ہو گئے جدو ممبر تے کلوے گلو کار نمائے نمائے ہلے کی کہڑی رتے میں مڑ اگلے دن ایک جگہ سے بیٹھا تو او پے پڑے مائیں مائیں آویں گی کہڑی روتے گنا ہی جوڑ ماریا میں آیا آویں گی پترا جدو تیر سر بچ پے جوتے نہ مراد بلانا کتنے پیا سپیکر نے خر آئی میں آخیا پہ بلا کمر چو یا گھر چوں چوپے بلانے ہاری بچاری جی ہے آئی ہی ریٹھی تلس منگاؤ جلسے منگاؤ کرو کی یار لکھ والے سدکے بلے بلے بلے جدو یہ شاہر آئے نے قوم کا کلام بندہ لکھ کو پیو بیچارے دا نام کسے نہیں لیا یہ بدھو ایویں لگا بالکل دا. ایماندال کھی سنیا نہیں شرو جلسا کیتی بیٹھا ہوں کیما کیا کیتا ہوں دا? بول بول خان دے اتو پیسے تار تاریخ کی روپیے بھی دیتے دے بیگا بھی پکائی تریفا وہ لے گئی یار کوئی ہزار شرم ہونی چاہیے مینو ایک آدھا وہ چشتی مان دیتے نیشن میں کیا بے وقوفا ماں تین حصے خدمت چنے. کیوں کہ ماں کمزور آپ کما نہیں سکتی کما نہیں سکتی سونے نبی سرور نے رحمت فرمائی تین حصے خدمت چ ماں رکھ دیتے سو دے پنجی پہ دے پنجی پیو نو دن آئے توجہ نہیں وہ خدمت رہا مسئلہ احترام, دا احترام والد کا مقام اچا کیا اس واسطے کہ اگر والدہ دی خدمت چاولہ کی جنت والدہ کی جنت کھین خدمت معلوم ہوا والد تے تیرے مالک دا دالک اما تیری مالک تے اما دا کون مالک مالک دا مالک ہوں نا ہی کوئی نہیں کوئی سمجھ رہا ہو کہ نہیں ہوں اصل پتہ کتنا اتے کی پیا چل رہا ستنا اے اے کیوں دنا اے اے اس طرح جناب ماں جی جاؤ ہے اپنا ہے ماں کی دعا جنت کی ہایا پیو دی دعا دوزخ دی ہوا ہے کدی ایمان دسو اج تک کسی گی پی لکھا ویخیا جے پیو کی دعا جنت کی ہاؤ دعا پٹھی لگتی یار کچھ آخر اللہ نے اکل دیتی ہے دی کچھ استعمال کرو فو وچ گی فتنا کار کر رہے کی انگریز چاہتا ہے لیڈیز فسٹ رن لگے ہو تسا سے بیٹھو سانو بچارے رکا دے پچھا پچھو کیوں؟ پتہ نہیں لے سیٹ وہ تیرا خانہ خراب ہو گئے ہوگا مرادہ مسلے دے کھڑے اسی ایتھے سان رکھے پیچھے تھی <تصفيق> سوچے بھائی یہ چکر ہے سیٹ اگے انہیں بنی کھڑی اس محل چکر کی ہے تاں کر کے آج مجھے دفترہ مجھے چھوٹی نو چھٹی تو وقت والوں ہاں جی فیکٹری بندے تاکہ بندے زلیل ہوں خوار ہوں اور اور نو معاشی طور پر روزگار کے لحاظ نامد روزگار دے لحاظ خود مختار بنا کے تے اونوں مرد دی حاکمیت تو کڈنا چاہتا ہے یہودی کیوں کہ عورت جہانمی تانسی بنے گی کہ عورت مفرد مختاری بن... کرے اور مرد کی حاکمیت نہ ملے عورت اپنی عزت نہیں بچا سکتی ایک رب نے سیرا مرد نو نتا عورت کی چٹو عزت مچے گی ہمیشہ مرد دو کے بچ دی گئی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 یہودی فتنا ہوں اگلی گل سن کا نہ بو دو یہ ٹورا نہ گا میں بہتر مڑے سی لفظ بھاوے ساری رات بیٹھو ٹورا کا نہو مطلب سمجھایا امل کی دعوت کہ سڈے کوگنی تو عبادت کر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 نئی منگزے یا نہیں منگائ میری, میری, میری مدد منگدار چلے گا یا تو ایک غلط فہمی لگ ہے کی ہوں توجہ گل سمجھی کی گل کر لگا آخ جی یا کا نستعین دا معنی جو ہے اللہ سا تیرے تو ہی مدد منگنے آ, آ دربار سے کی لین جاندے جی آ نہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد نہیں مڑ جی یہ ہوا یہ تو شرک کیا یا کا نستا چلو جی منگ رہا جردو بڑا سونا نہ پکائی فرد یہ چٹا یہ مگر رام <laughs> ہوں وہ آدھے نے جی آ جڑے کبرا تر گئے نا सोन। अल्लाह सोने व की थी। जे कबर ने तो उन्हना तू मदद ना मंगया जे जे बहार आए ने तो उन्हना तो मंगी खलिया जे इत इनी गल को ही मदद मंगने اتے یہ ونڈ تو رب نہیں کی قبر والے جہے دربار والے نے انگو گے تو مشرے کو جی ترتے پھر اتنے آئے نے یہاں تو منگو گے تے دے تے جے پھر دے اتے آلے نے تو پھر تارید فرق نہیں آن لگا اتنے تو ونڈ کی رب نے بولو بولو تے نا دے تو یہ پیو کھ لی ونڈ کتوں آئی ہے آپ روزانہ ایک دو دوے تو مدد منگنے آ کہ نہیں منگتے سڈے بزرگ فرما ہوں سن برشد پا کا فرما دے اور آ جائے کوتی تو مدد منگنی پی منی بوری پی ہو سر اسے گا یار کبھی چنگا بوری تو رکھ لیں گے کہ نہیں گل ہے ہوں اچ مشرک ہو جانے اے منگنے پے ہوں میرا آدمی پھاٹا کہ نہیں جو منگو اسباب داتے اسباب دا مڑے جی جو ہوئے مر گئے میں کیا مردو مریا تو مرتا وردے نہیں روا بئی مانا تمجھ لا اتے او فرد بئیمانا رب قرآن کافران مردہ فرما چھوڑا فل ترنا نہیں سب فرما مردہ نے اور جلا رب سوچ مارا جائے رب فرما ملا سب لو سی سبھی لو اموت بل آیا والا کلا تشور فرما جڑے سب رات مارا جان ان مردہ گماؤن بھی نہ کری سن سید نے بوئے بہ کے تین گل سمجھاوا خرید تک گھر نہ تے, تے مڑا کے رب فرمایا ہے او زندہ نے پر تو خبر نہیں شعور نہیں ان قرآن دے لفظ تے اور فرما رب فرمایا فرمانو زندہ نے کہ انہوں خبر شعور نہیں <حلس> آ... آ... آ... ربہ تیرے قرآن بے فرمان تو سدے آ... آ... آ... آ... ربے نہیں آتے انہوں شعور نہیں ربان دے او تسا بے شعور جی آ... معلوم ہو قرآن پیا جب پیا پکار خبر پوری نہیں رکھنا تشعرون بے شعرا ت اس کلاس سے دتا ہزری دا ہزری سرکار کتاب نہ چیز کئی نسخے دے موجود لے آپ سرکار نے لکھے ایک اللہ دا ولی کابے کا تلاس کر رہا سی کابے کا کر کرد ایک نوجوان دے, اے بدر گلا میں کل فوت جاندو, اے سو فو تو جانا پیسے نہیں میرے کفن لے کے قبر خدا می نو دفنا دے بھی, میرے کفن دفن دا خرچہ آ لے میں فرماندہ دے روپیے لائے نے درہم چاندی دے اگلا دہار آیا جڑا وقت دسیا جوان نے اس وقت طواف کردیا میں سوچیا بڑا کوئی درویش درمیش جن جو درسیہ ہوا میں جنے انٹھایا گرسل دتا کفن منگایا قبر خدائی جدو جا قبر دیکھا ہے کفن دے میں بند کھولے نوجوان نے اکھ کھولیے میں آخ آؤ جان آیا تن بادل مار پہ کیا مرن تو بعد بھی زندگی ہے میں نو اگو جواب دے آنا اللہ درویش الا محب ملا و محبن ملا ہے میں رب دا دب رب, رب دا ہر محب ہمیشہ زندگی راج سبح اللہ آہ آہ ولی اللہ مرد کر کردے پردہ پوشی کر دے پوشی کی ہو یا جو یار دنیا کو لوگ خاموشی مگر سبحان اللہ خدا دے بندے توجہ جو فرمائے اور مسئلہ کھولنے ل आख जी चलो जे इना कोल मंगना भी है तो फिर और मंग जीका होका खड़े बच्चे भला इनाका च नहीं तवज्जो नहीं की मैं क्या चलिया कभी खोत्या बंद क्याश ने करीदा تنی اوکات بھول گئے اصل سمجھا جن اوقات ساری دتا ہوگی رب دنیا اندر ایک جیسے بندے نہیں بنا حیثیت اوقات ایک جیسیا نہیں بنا ایک بندہ ہوے جا مرلا تھان کوئی نہیں ایک ہوا کئی مرلوں کا مالک کئی وکلیا کا مالک کوئی مربیا کا مالک کوئی ملک کا مالک رب سونے میں دنیا کے برابر نہیں بنائی اوبی خزانے بھی اوکا برابر نہیں بنائی تم میں جنا رب نہر دیکھ دے, دے مالک گئے جنا رب دے آپ گوائے رب سونا انہوں ساری کا مالک چھوڑ دا وے غائب خزانے کا وارس بڑا سوڑ دے خدا دی قسم کر کے آنا تو قیاس کریے آپ گل کتوں ساری رات ملا ساری مجھے پیار ہوش نہیں آٹے پیاو خبر کوئی نہیں کو جن ساری رات پالے اپنے رب سونے جاگے اللہ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 سونے. قران گوائے قرآن حضرت سلیمان پیغمبر بیٹھے نے بلکیس وال چٹ گئی سی ہود حد, حد ذریعے آپ نے فرمایا یا ساڈے دربار چاہ سا ملک دے اتنے حملہ کرن لگے یا اتے آ جا بلکیس اپنے مشیر تو مشورہ لیا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 فرمایا میں نے تخت بلکیش چاہیے آپ کی مرضی یہ سی تو پہلو تخت اگے پیا ہوا تخت اگوں جب پیا ہوا ضرور بھائی میں اپنا آخانے سا ریخ لو رب میں توجہ نہیں گل سرکار سلیمان پیغمبر دا مقصد سی آپ نے اپنے درباریاں فرمایا اے کوئی تخت تختبل کی سرحے ایک وچو جن بولیا فری تو منل جن سار کش بڑا آکڑ خان جن بولیا آکڑ خاں آخیا میں جناب دی محفل ہٹن تو پہلو پہلو محفل پکھی حاضر کر دیا جناب اسلامان نے فرمایا مینو اس تو پہلو چاہیے گل سمجھی تو اور کیا کوئی ہار آون لگا تھی سی بھی ایڈا پہلو چاہیے آنا سی نا دھیان لگنا سن جب سلحمان کیوں چاہتے ہیں کہ میں فل اٹھنے تو پہلوں لیا ہوں وہ او شان جی رب کے فکیر کی ظاہر کرنی سی نا تو رب قرآن پیش کرنی سی تو بھابیا کے پٹ رگڑے دے سنج یہ میں کٹیچڑے تھن رگڑے ہوں حضرت سلامان دی مار گاہ جدو میں نے فرمایا دے دو پہلو جیدے قال اللہ حلم من پہلو چاہیے کالی المل کتاب ان آتی کر ہی کبلا تر فس بندے نے جے دے کو کتاب دا کچھ علم سی کتاب وہ ظلم سی کر آخر ان میں لیا گا قبلہ تبدیل ترف اے سلیمان جناب کی اکھ جمکن تو پہلو اچھا گل گل سمجھی قرآن دفظت گا اور کری ہاں سن کا ہے دین نہیں دے رابطہ جڑے سانو چلو سنی تو بنا دیتے سدکے جاوا توجہ فرمائی ہوں آخر اکری چمکن تو پہلو اے نہیں آخیا میں اپنی اک या बंद अपनी अख खोल के बारे चमके अदा घंटा खोल अंटे उन्हें चेर में जिल लिया देना सी अपनी अख के हो अपने कबले दुए दी तवज्जो آپ نے فرمایا ہے تو تی چمکن تو پہلو کی مطلب کہ تسان جن چھیتی یہ چمکا سکتے جمکا لو تو آپ منگایا وے کلو آگ ہوں ایک کام توجو گل سمجھی اتے حضرت آصف نے ایک فرمایا ہے میں لیا گا تخت سینکڑے میل دور پیا کوئی اسباب وسال کی اتنے رسائی ہے ہی نہیں, نہیں نہ ہاتھ پڑ سکتا ہے نہ کوشش ہے ایڈی دور پیا آپ فرماندے نے میں لیا ایمان نار دس ہوں ایڈی دور تخت سی کوئی مکھی نہیں سی تخت سی آخر بادشاہ دا کا لیا اکھ چمکن تو پہلو یہ بندے کا کام سی یا رب کا بول بول بول کے کام سا اچھا قرآن فرماندہ میں لیا گا آصف نے آخ آواگا تینوں تکھنا چاہیے یہ کام آصف کا قرآن جو فرمان <laughs> لیکن اللہ کی مہربانی یار پاوے گل وڈی وچی جی وڈی اچی ہے اللہ کی مہربانی تیرے چاہ بیٹھے تو موڑ میرے روپیے واپس کرا لیں <laughs> <laughs> کرتے بیٹھے مردے چوک لے جن گل سمجھی خدا نے بندے لب قرآن فرمانتا میں لیا گا ولی آخد اور قرآن بھی اوی آخد پیا کہ میں لیا گا تو میں تنسا آخ دے اللہ لیا سی کیا ہو ولی اللہ پھر کیوں ہے اللہ کب قرآن رکھ دکھا میں لیا گا پیار لے اللہ لیا گا مال سن کنستا در آدھے تیری تیری گل تو گیا تو مومن حقیقت رب کی طرف سمجھتا ہے میں لیا گا پر تیری نگار ابرحمان پھٹے لانے تو سبھی دے جا حال آخے مشرے کے توجہ نہیں اس سور ن آخ بئی مان قرآن آدھا بلی آخیا ماں لگا چی پوچھے وہ کھا سی فٹ آخیا سارے جگ جنہوں جہل نہ سارے آخر رب لیا سی بلی آخے میں لڑ بھی رب رب کری جانا ہے ہل مشرق نہیں تبج نہیں کی, توجہ کی, توجہ کی اور اور آخنا یہ بھی پینا حقیقت رب دی طرف سی نا ہی ہوئی ہے نا آخر میں لیا اچھا ہوں اتنے مطلب یہ یا جو منگنے حقیقت تیرے تو ہی سمجھانگے توجہ نہیں حقیقت میرے دو سمجھا گیا سلیمان پیغمبر بھی آخیا مدد منگیو آخیا منگاؤ کہا سلیمان پیغمبر ہو کے ولی تو مدد منگوا فرق نہیں پہ آنستا نجی کی کیونکہ نبی حقیقت رب کی طرفوں سمجھتا سی اللہ دے ولی دی شان وا چاہتا سی خدا دے بندے آ کے سمجھ لے سمجھ لے یہ قرآن برحق کے توجہ تو حقیقت مومن رب کی طرف دے تا اقبال فرما دا نظر اللہ پھر رکھتا ہے مرد مسلمان نظر رکھد اتے لطف وے لطف رب دے, دے ربرن میں فرمایا کہ میں آخیا تو تو تو کیوں توجہ نہیں میں سا حقیقت سی میری طرف آخی تانا دیکھو نا جی تو سر قرآن کھولو کیا رب نے رد کیا رب یہ گل کہ نہیں انج نہیں آخنا تین آخر چاہیے اللہ لیا گاجو نہیں آخر کہ میں لیا گا تخنا سی اللہ لیا گا لیا کون سی اللہ لے گلتے لیا کون سی قران کی پہ انہیں آخیا میں کہ کم اللہ دا ہے وہ آتا ہے میں لیا شرک دے پکا ہو گیا بس مو... کے جا سمجھنا نہیں تو ڈوڑے وٹی کھڑے ہو گئے سوا سوا سپیکر کھول کر کٹا نہیں رنگتا بری گنڈیا ہونا اسے دربار سے جانا شڑکی لانے ج میں کتنے بڑے میں دیا جا بے وقوفا कुरान समझने किसी फकीर दे को आ जा सुन किसम खुदा दी कल खूह पा के बह जावा सारी रात लं जाए इक आयत पाक मोती कट कर कट तेन प्या देव है जा। फकीर रख दे कभी कम रख दे बंदे तक नहीं बंदे का ना हथ थपड़िया ना कुछ میںکار نے فرمایا اس بھی یار کی گل او تو کی میں پھر حاضر کر گا سلیمان کی اک تو پہلو پھر تیری گل کرا گا میں کروں میں گل تیری کرا گا آخ میں لیاو گا میں لیا گا تیری یہ گل قرآن پھر قیامت تک لوستے ہی رہن گے سڑدے سے رہ سڑتے رہمت تری سڑے رہے تیرے سانو وکرا سمجھتے ہیں جہ سمجھنے والے نے سڑتے رہن تا رب نے لا میرا کرنا فقیر دا کرنا فقیر دا کرنا میرا کرنا ادنا پانی قرآن کا جے تخت داو ہوئے، تخت ہوخت ایڈاخا جب بندوں کی رسائی تو تخت رب سونے دا فقیر اک چمکن تو پہلو آخے کے میں لیا رب اسی طرح سونے قرآن چ نقل چکرے اوے لکھ لکھا دے تو پھر سمجھ لے داتا کول آکھے دے بچہ لے کو آنا آتی کب ہی جے تخت بلکیس اس کا منگا سکتا ہے تے اللہ محفوظ اور سونا سونا اصل اللہ دے فقیرہ نو کوٹا مل جننا ہے جن کوئی رب نال یاری لوٹا لبد رب دی طرف آ کوئی پل پارٹی ہے کوئی مجرم لیگ ہے کوئی کیڑی ہے کوئی کہیں پارٹیاں جڑیاں ایمانسی یہ پارٹی نہیں کی مجرم لیگ اس واسطے آخیا مسلم لیگ ادو ہی سی نا جدو نال ووٹ پی رہے سن اسلے ہوں پاکستان مسلم لیگ نے تے دوسری کافر لیگ توجہ نہیں جی کی اس واسطے ہوں مجرم لیگ جی مسلم لیگ نہیں جی توجہ مگر سبحان اللہ, سبحان اللہ <تصفح> کوٹا مل رہی فکیران جماعت والے نہ جہاں حاکم بن جا پارٹی والے اپنی پارٹی دن کوٹا دے پہ لوگ دن سن ہوں بھی میرے خیال اجکل آٹے دا کوٹا ہوں ادھر آیا سی نا رمضان چیا مہربانی کر کے آٹے کھو جو لائے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 جی امریکہ ہے امریکہ ادھر بمب مار کے افغانستان والے نو یتیم کیتا سو کسی لولا لگڑا کسی نے ارنا کیتا سو اتو پیچھو کیمپ لوا دیتے سو کیا دے افغان متحدہ ہے کہ امداد کیمپوں میں غریبوں کی امداد ہو رہی ہے کون بڑی اخباروں میں وہ سد کے جا کم دل دیکھے نا توجو نیچے یہ لڑے جیسے فراؤن سی فراؤن کہ حدرت موسا کلیم وہ سڈے گھر چلے تو سڈے خلاف بولنا توجہ کسان پا کے سارے خلاف بولنا سڈا انسان بلا دیتے آپ فرماند نے ظالما تیرے ظلم دی تری یا دلیل ہے. جی میرے الٹا احسان پہ جائیں ہاں، میں تیرے گھر میں پلیا کا مجھے ماں تو جدا کیتا ہی؟ توجہ کیتا ہی؟ فرما ماں! تیرے کیا فرما میں پلے والا انہیں آخیا تو فرما پتہ انہیں فرمایا جی تو مینو اپنی ماں تو جدا نہ کردا مڑ تیرے گھر میں نہ پلتا تو, تو جدا کر کے ماں تے چھا میرے سر تو ہٹائی تے کیتی بیٹھا یار پتہ نہیں کلا پہ سمجھانا دے دربار قدم چہ کے اللہ دے بندے آدر آکنا اللہ ہوں کوٹا مل گئی سن یہاں کوٹا ملتا کسی چینی کا کسی آٹے کا تو فکیران کوٹا ملتا خزار غبی خزانے کا ایک لب گئے کسی نے سٹھ پتر دے دیتے کہ سٹھ پترے ہاتھی ونڈا نے دلا بلکہ اس کا تخت کن لا سی پر کرایا کتوں وہ آدھا ہے جنا کسی بنی انتہا کوٹا رکھ دے دینا ہے ہی ہے پر تیرے ہاتھوں دعا کے چلو تیری ڈورت بنا گئی دنیا پتا لگ جائے اچھا ایڈے اچے آ سڈے نیواں لگے تو اچا بن جا سے ایڈا نیواں لگے تو اچا, اچا بن گیا ویخو خران نے ساڈا بنتا جی پیا اس واسطے میاں ہزار صاحب ہوئے ننکا شریف فقیر سی دے بڑا متقی گیا، وکالت, کر گیا، وکالت وکالت لگ گیا اپنے وسیعت فرمائی سی میں مر جانا میرے منجے نو ہاتھ نہ آئے نی آد صاحب وسال فرمایا جنرل زیاد دور چرنل زیاد دور آپ سرکار بے نماز دے روٹی کسی نے امتحان لے نماز تے پکا کے اگر رکھ دیتی ہے نا اندروں بے نمازی تو پکوا کے تے آن کے رکھ دیتی پھر آنکھیں اگر انماز آلے پکایا ہے آپ نے فرمانا بے لیو میں اے روٹی پہ دس دیئے میں انو کسی بے نماز ہاتھ لائے میں انو اے روٹی پہ دس دی تے آپ سرکارنا کو ایک مائی آ گجرات تو مائی آئی گجرات تو آخ لگی میا صحب میں بچہ لینا آپ نے فرمایا تسم نو سائی ناڑی چ رکھے تھے سا روس پاگ کے کوٹے چلام دستکیر پتر ہونے دے چڑنے او مائی اس آخیا وہ میے نل دہڑی رکھ ل پتر لب جی پر وہ اگو چودھری پورے دنوں اس آخر جی میں آخری واری جی باقی پتر دہڑی رکھ جی رکھ آکسی وہ پورے دنوں میں سی تڑ گیا جنا اس نہیں چاہیے خیر میاں صاحب کو میاں صاحب نے فرمایا جو دہڑی نہیں رکھتا پتر نہیں لبنا انہوں نے پتہ سی کوٹا اللہ مائی اٹھی چلی گئی گجرات واپس کچھ مہینہ بعد مڑ آئی اس کے میاں صاحب ہوئی رکھتا مڑ منچ رکھا ایمان مڑ منچ رکھاڑی آپ نے فرمایا اچھا سوچ لے سوچ لے تھا کہ جی پکی گل تین تو فرمایا کڑ منہ ہاتھ پھیر اس ہاتھ پھیرا تو مٹھ دہڑی نکل آیا بی وہ جڑا تخت بلکیس منگاو نے چین چکر دہڑی کٹ کو دیر لگنی وہ بھی دور آیا دہڑی آگ پوری موٹ دہڑی آگئی گئی نیا صاحب نے جیب ہاتھ ماریا فرمایا میرے کو غوث پاک دے بڑی مند سن فرمایا غوث پاک دستگیر آیا جی ہاتھی آخر جا سال بعد آئی تو گلام دستکیر لائن مائی ہال تک اللہ पर चल पुत्र दिहाड़ी रख जावा बिरादरी की रख से <laughs> वो पूरे दिनों में सीड़ गया जिला उस आखिया मेनू नहीं चाहिए <laughs> میاں صاحب کو میاں صاحب نے فرمایا جو دہلی نہیں رکھتا پتر نہیں لبنا انہوں نے پتہ پتا کوٹا سڈے نام اٹھی چلی گئی گجرات واپس کچھ مہینہ بعد مڑ آئی اس آخر میاں صاحب اوت نہیں رکھتا مڑ منچ رکھا ایمان مڑ منچ رکھاڑی آپ نے فرمایا اچھا سوچ لے سوچ لے اس آخ جی پکی گل تین وار میاں صاحب کھو لیا فرما مرموہ تات پھیر اس ہاتھ پھیرا تو مٹھ دہڑی نکل آیا جہ تخت بلکیس منگایا چین چکر دہڑی کٹدیا کو دیر لگنی دوروں آیا دہڑی آگ پوری مٹھ دہڑی آ گئی نیا صاحب نے جی ہاتھ ماریا فرمایا میرے گا اس پا کے غلام دستگیر آیا جی تو سال بعد آئی تو گلاب دستکیر لے مائی ہال تک جیتر گلام دستکیر آو اینا دی کرنی رب دی کرنی اینا دا پٹیا رب کا دا دربار دا مارے آن دی رب حقیقت تو دی طرف ہوئی یا سمجھایا گیا حقیقت تو دی طرف ہوئی پر جتھوں ظاہر ہونا ہی مننا یہ پینے کا جتنا سا کیونکہ آپ ہی حقیقت اپنی بغیر وسیلہ وسیع وا سکتا پر جو جی انہیں وسیلہ رکھا تو اندر مرضی یہ ہوئی ہے من پی لوگ توجہ نہیں ہوتی اس واسطے خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ ہے چتیا شریف ہے اس تو اگے حاصل پور حاصل پور تو اگے خیر پور ٹامی والی ہے نا اتے ایک بزرگ ہوئے وہ سڈے چشتی بزرگ سن چی فقی سن خا جا خدا بخش بڑے وڈے آلم سن تو فقی سن خا جا خدا بخش خیر پوری آپ سکار دریا سی تو دریا سے گیا مریف تو مریض فرماند نے ہوں بےڑی کون شام دیر میں اگوں یا خدا شاہ خدا آ تیرے پیچھے لگ کے آخدہ بھی یا خدا بخش یا خدا بخش یا خدا بخش آپ پار تر جانے وہ ہوں اگوں سرکار نے یا خدا یا خدا کہنا شروع کر دیا مگر مرید نے یا خدا بخش یا خدا بخش تو پانی درتے گئے جب راج پہنچے نہ کو بچکار تو مرید نو خیال ہے آپ یا خدا ہے میں نو اپنے تو لائی خرا دل یا خیال آیا تو پانی اتیا آ سرکار بچا میں خدا بخش لائی کر خدا فرما چلو خدا بخش تک اپنے نہیں خدا تک ہی اپنے اللہ سونے سے قرآن درآن پاگ دور صاحب ہو سمجھا سکی اللہ فرمایا میں لیا گا لیا لیا جی پران لکھا ہوے ان شاء اگر اللہ چاہے گا تے تو لیا توجہ نہیں فرمائی ایک ایک ای رولا ہے ہوں ان شاء ہوں پکا شرک کے ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے ج شرک سا رب رب سونا رب سونا کی آپ دا نبی نہ بول پہ حدرت سلمان کہہ انشاءاللہ تے چاہ کام اور ان شاء انشاءاللہ بھی نہیں آنا پر رب سونے بھی اوے قرآن رکھ د ج نکلیا ان شا نہیں آخیا تخت بھی آیا رب دسیا تو ساڈے فکیر توجہ چی فرمایا سو اس واسطے خدا دے کا منی فلاد مقام پہ ابر جائے اپنے ارادے ختم کر بیٹھ گئے رب دے جیو دے مردہ بن جا مڑے دے ارادے, ارادے ہی نہیں ہوں ارادے بھی کرنی بھی اسی واسطے آدر پہ سیدنا گوس بارک جلانی پیران پیل سرکار کوسائی آیا اور کیا خلائلاج پال میں مسلمان ہونے پر میں عیسائی آؤں میرا عیسیٰ پیغمبر مردے زندہ کرنے سے تو ساری مردہ جے زندہ کرو گے میں فی کلما محمدی پڑھا گا میرے گاؤں پاک نے فرمایا چل قبرستان لے گئے جب قبرستان اپنے گئے وہ نے فرمایا دس عیسا لے سلام مردہ جوندیا آخ سن آپ آخر سن کم بےدنی لکم فرمایا سر میں اچھا جی آپ مردے نرما کم اٹھ میرے حکم مردہ اٹھتا آیا جناب قدم چکرار مردہ اٹھ کے قدمی آیا ہے آپ نے فرمایا ہے میرے حکم نالج ہوے گل سے ٹان سٹی گل بڑی قیمتی ہے ہی. فرمایا میرے حکم یہ شرک سی تو مردہ ہی نہ اٹھتا توجہ نہیں کی تھی آکر جانا بھی باہر مشرک مشرا میں اٹھا کیوں اٹھیا کہ نہ اٹھا جی وہ اٹھیا تو معلوم ہویا اتنے توحید سی شرک نہیں ہوں فرق کی ہے آ فرما نے میرے حکم نال اٹھ چلیا ادھر قرآن کھول میں لیا گا میرے نال اٹھ میں لیا گا میرے نال اٹھ جے اس میں لے لیا گا تو فرق نہیں آیا تو لیا رب گئی سی ہے کوئی بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بخاری کا چلیے دراز کھلیا کھلیا مطلب نہ کھلیا اس کا مطلب اللہ ہوا حقیقت کبر والے تو بھاوے باہر آگ توجہ نہیں فرمائی جن سمجھا حقیقت بھی بندے طرف طرفوں وہ بھاوے نہ بھی کسی کو مکا مشر کے تے دے فقیر دے دول جڑا قبر شریف چیجے حقیقت ربی طرفوں جان پکا جاندے نہیں توجہ نہیں ای ایک حوالہ سٹ دینا سٹا ایک ہوالہ او ہو دعائی خدا دی پورا پورا ایک ٹرک بریا ہوالیا کا سٹ دینا زبانے <تصفيق> جن اپنا امام متفق منتے ہیں دیوبندی بھی اور ایل حدیث بھی غیر مقل حدیث نہیں آخنا چاہیے غیر اور دیوبندی جنہوں اپنا امام منتے ہیں منگے نے امام اس, دی اس دا نام ہے محدس ابن قیم اس دی کتاب اروف بندہ نہ چیز کو اصل عربی دے اندر بار دے چھپی آئے اس <متحدث> لکھا جی حوالہ نہ ہوئے تو میری زبان وڈ لو اس لکھا کہ روح جا اللہ کے پاک انہاں دی بڑی طاقت تو بڑا انہاں دے کل زور ہوتا ہے وہ آتا کہ کئیانے نے لکھاں بندیاں خواباں خابا وے نبی سلبے آد بکرور خواب چاہئے ویکیا کہ مسلمانوں کی رہی ہے مسلمان تھوڑے سن کافر بہتے سن تعداد باپ زیادہ سی فرق زمین آسمان کا سی پر نبی پاک سکار تب بکرو امر آن کے کافرا نکست دے دی اور مومنا نو فتح دے امام رکھنا نبی پاک اپنی قبر شریف جاؤن تو بعد آپ کافرانگڑے دے کئی کافر نکست دے کے اپنی امت دی مدد فرما چھوڑی چلیا مڑ ہالے بھی اندر کول نہ منگیے اس بیجو کو مگیئے. نا ہوئے گلت میں مجرم بیٹھا اللہ سونے کی مہربانی میری آدت کتاباں لے کے ہتھیار پورے ہوں پر اب میں بغیر ہتھیاروں تو آیا ہاں جی پر ان شاء اللہ ہتھیار لیکن اے ہے بھائی ہتھیار جی کوئی نہیں تے سہاگا اللہ کی مہربانی پورا ہی جائے کہ کوئی فرق پیا تو ملنا اللہ کھلا لے بندے اگے چلو ہوں اے رب سونا کی منگ ہوں منگل دریقہ دسدا کنا وقت ہو گیا یہ تریقا دسنا کون ہوا وقت شاہ بشکے بھی شاہ صاحب کی بلا بڑے چاہیے یہ پورا کرانگ سوال پھر ہی آنا سبحان اللہ کن بدیا کن سائی تو باد فرماسرا تلم سکی مسرا تلوی نم تال محمود مل دع سنت بال شرما میرے کو ہدایت دے نہا تلی نانام تال انعام وال سن دے خالی اتنے تک گل نہیں مکائی لال رب والا حد پوری فرما چھوڑی والی یا سن گزب والے درات تو بچاؤ ہوں ای عام تمیدر بن آگ ام والی غزب والے گمراہ راہ تو بچہ معلوم ہویا اللہ سونا دسد پیا اور منگن منگا شاید میرے کو پچھنا ہے نا تو آئی نہیں پر رہے ہیں پتہ کوئی نہیں منگنا باہر نکلنے یا اللہ میرے گوانڈی کا موٹر سائیکل میں تھلے کے بوڈی بھی نہیں آتی گھر وہ خسما ویخ سی گوانی دے گھر خوشے میرا تحال مر تھا گیا تیرے گھر چی مر گئی آ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 راہ نہیں تین مل سکیا تو ساری پیداتی تین جن کا راہ مل جائے توجہ نہیں فرمائی امام والوں کا راہ منگ انعام والوں کا آن اعم وال راہ نبی دی شریعت نبی دی کی مطلب راہ سن منگیا پہ یا مولا سان سوچ انام بھی،, بھی انام والی عمل بھی انعام والی سوچ بھی یہ ہے یہ ہے اللہ دم وال ہاں یہ کیا والی سڑک نہ سمجھا جی راہ سوچ ہوے کی مطلب نبیا والی رسول والی سدی کالی شہید والی ولیا والی یا اللہ سانو سوچ ائی توجہ نہیں فرما رہی سوچ ائی عمل بھی او دئی ساندو بارے کون مستفا نے فرمایا یہودی ہیں کون ہے مستفا نے فرمایا عیسائی ہے یار سانو یہودیاں عیسائی کی سور تو تے ان دے عمل تو بھی اے دے پیا نماز منگ رہے ہیں رب کو گل سمجھی توجہ نہیں ستا پیا پیا ٹھنڈے ہو گیا پال مل رہا یا سان کافر والی سوچ تو بچا ہوں گل سمجھی کافر دی ایک سوچ دسنا کافر دی سوچ چے کہ دنیا ترقی ہے دنیا جل چوکھی آ او ترقی آتا ہے نبیا دی سوچ ہے کہ دنیا سادگی والی ہوفرت جنت بن جائے تو جاوے دے ترقی بارد توجہ بارد نہیں کی توجہ بارد بارد نہیں ہوگی تھی. کیوں چھوٹ. کافر دنیا دی زندگی دی ان ترقی کیوں سمجھتا اس واسطے کہ کافر تے منافق دی نگاہ اس جہان تو آلہ جہان ہوگی او بس ایم ہی اخیر سمجھتا ہے پھر ہے جدوں کوئی کوٹھی لب جاوے گی لب جاوے تو بڑا کچھ پیسہ آ گو کارو ہے میں ترقی کر گیا ہوں تو اللہ کے نبی علی شہید جانتے ہیں اے جہان تے تنت کے اگے آپ کے لوڑ بھی نہیں توجہ نہیں کی ایمان پیسے جنت یا جہان آ بول بول بول ارباں خرباں درجے ونڈ کرے نا تو اے جہان اس جدو مومن آلہ جہان میں آخ دنیا لے کے آخے میں ترقی کیتی بیٹھا جب اس سامنے اوڈا وڈا جہان ہے تو وجوہ نہیں فرمائی ہوں ایک بندے کو موٹر سائیکل گل میری سمجھی دوسرے کول پجارو ہے ہوں موٹر سائیکل آنے آپ ترقی آفتا سمجھے گا دنیاوی لحاظ والے نے آخنا میرے تو ترقی والا کون ہے توجہ نہیں جی پجارو والے کو پجاروے اگلے کول لینڈ کروزرے یا پھر ہائی جہاز یا وہ بخت والا دوسرا جہاز ہے ते तरक्की समझेगा आपू हम तरक्की अपने तुकन समझेगा जहाज आोलिया जन्नत सामने हो गए मिट्टी जरक्की समझी खड़ा है वो काफिर मुनाफिक की सोच रखना है मूमेन आई जी सोच नबिया वलिया वाली हो سرکار تجے لیٹے نے عمر آئے نے ویخ نبی سرد جسم مبارک چٹائی دے نشان پہ عمر ویخ کے رون لگ پہ ارد کردہ لج پالا کیسر کسرا ستے محلہ پلنگ میں خدا ہو کے چٹائیاں چٹائی سرکار نے فرمایا عمر روا کیوں ہے اونا دنیا چھڑی ہے چھڑی۔ توجہ نہیں فرمائی معلوم ہو یا جڑا کہ آج کا دور ترقی یافتہ ہے اور پکا منافق یا کافر ہے مومن نہ سمجھے مومن ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ ترقی وہی ہے کہ ہم ادھر جائیں ادھر سے ادھر بصفے فور جنت مل جائے توجہ نہیں فرمائی ہوں خے بندے اتوجہ گل سمجھیے اپن نواز آخر پہ یا سنو اپنے والی سوچ امل دے رلب والے تے گمراہ تو بچا بھی ہے یہ آخنے آپ منگنے آ رب کو ہوں جا منگنے پال آخنے آپ پالیم سکول والی لے کے آنے یا آفتا مکدوبا یا اللہ بچاوی اسلام علیکم, اسلام علیکم انگریز ترقی کر گیا ہال سلام پھر آسو اسلام علیکم السلام علیکم غیر المدوبے پڑھ کے غیر علیہم علیہم کے سو نال بیٹھا سی ماڑیز ترقی تو بچا تو جو پینٹ شرٹ ہرام کتنے لکھے جی میں میں آ جی پرانا جان کی کوئی نہیں تو الحمد کٹحمد پینٹ شرٹ نہ آیا کھڑا نہ موڑا کی پڑ جدو آیا نا اللہ چتر جمع کرا کے اللہ سان والے یا اللہ بچاوی رب آئی شرم کر بے شرم ادھرو آنا بچاوی تو نہ آپ ترقی سمجھ کے پائی کھڑا حمد بھی پڑی آ شرم نہیں آتی تچایا بچایا نمال پڑتے داری نماز پڑ راہ دے دے ہو تو آپ ایسا پڑھتے آ نہ پڑا گے نہ خریشا گے ٹھیک نہیں صحیح فیصلہ کیا آخیار پائی ہوں پائی اتے بچائی ہوں پائی گالے چا تو من کیا اتے رب کو کھلوتا بولیا یہ کال چا پڑھ نبی رنگ نہ چڑی آل ہم لکھے سارے رمالے دیا کتاباں ملے رکھ دے چشتی جتنا آل ہم چار رات کتے آ کے سر وج پا دئی نہیں تیر دی صداقت دی لے دی کے تیری نماز سارا کچھ کھلوتا سنو ہو سنو تو آپ ادھر دعا کنوت پڑھ دیو اور دعا او کنوت پڑھتے ہوں کاغذ پڑھی دی آ نخلا ہوئی اف جو رکن اٹینشن سٹنڈیٹیز کا من ہے پہ ہو جا بیٹھا ہو سی نا بھام گیا گزرا ساڈا ہوتی بیٹھاؤ سی اور سوی کو مانا ہے دا کاری اس بھی کوئی بانا تروٹا مان ہے نکھلا ہو اور چڑھنے نتر ترک کر دے یف رالا جڑا بدکاری کرد گاہ کردر تیری نا فرمانی کرتا ہے اسا ان چڑ دے ایشا ویلے ماہدہ کرنا رب نال جڑا تیرا نا فرمان ہوے گا تیرے حکم کنڈ کرے گا چڑھ دیا گے جب آئے نماز تو فارغ ہو کے پھر پوری برادری نو ناسے جفے پائی کھڑا ہے کہ برادری گزارا کرنا ہے ہوں جی چی ت نبی کے نافرمان کے ساتھ سلام درس کر سخت بڑا توجہ نہیں وہ کی کلو چھڑ دے مڑ اتے مڑ ہیر پڑ پتہ لگے نوی نماز پڑھی ج مسلمان کوئی دینے چاہے اور برادری میں پہ جانے سور اگو سر تڑا وا ماحول بھی بن گیا ایڈا پتا نہیں تشتی تو مت لگا ہونا آ نہیں ہے خنجیر اگو جب آئی نخلا تو میری گل تو رب کا وعدہ آزاد کرانا مصول آم کسی آد کر کھلو می پہ آنا واحدہ کیا ہے اپنا گا پامیں سر وڈیا گیا ہے رب نہ آد کیا تین کچھ نہیں گئی موجود دہشت گردی دہشت گردی وزاحت کر رہا, دا کر رہا سا ساری دسی دہشت گرد گورنمنٹ ہے ساری ہسد ہسدی بندے ہوں لف بھی نہ بولیے نہیں جو سانو انگلش آڑ کے اور تکلیف پہ کروں تو سات سے کو بیٹھا سی کو نا کوئی نا مراد جدوں جدوں بھی گل کرو تے کسے دے دل دل والے یار دے دلاف جائے تو اگ تک ہوں میں جدو دہشت گردی دے موضوع آیا تے دے آسا دے تو میں برسن ڈیا تھا سارا برطانیہ امریکہ یہودیاں تو کوئی بیٹھا سا اگوں انہوں ٹٹو او اتنے جناب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 میںلہ اللہ کرو کافر مگر چڑیا کھڑا کافر مگر چڑیا کھڑا اللہ اللہ کرو میں کیا کھو اٹھ نکلے تھوں خنزیرہ نکلے تھو کسی گرجے نماز نہیں پڑھ سکنا کیونکہ نماز بولنے دے پتی تو سدک جاوا میں گل کی چکو یہ فڑو لاتا سٹو باہر یہ خریدی اتنے لین کی آیا میرے چڑھ گا گیا میں ضرور ڈالر لینا ہوا یہ پیوا کے خلاف بولنے پہ اگ تک بس حضرت صاحب مڑو لبا نہیں بھی کدے گی ایک گیر مکدو گیا ایمان میں کہاں سکول کتنے آرام لکھا میں کہی اگ کتنے میں گئے سکول بوش داہ یا مستفا دار راہ ہے تو بچے سارے پیسے کون دین دیا ہے نبی پاک کی طرف آ رہے ہیں اتفاق رکھنا ہے گرجے کی لوگ کر کے باہر جہاں سکول اتفاق رکھے وہ پڑے کیونکہ نباد پڑتا ہے تو گائل بخ دو بچالا بچا بھی پوچھتے رہا تو نہیں اے یہ سا راہ سدھا راہ سیدھا جہا جنت لے لا اے او دسے تینوں صراط تسکیم الحمد فاتح کی روشنی میں تو تصوگے اللہ نے تو فرمایا گزب والے تو گمراہوں نے راہ بچا تو تشتی آخیا یہ تے حضور دی حدیث ہے کہ گزب والے یہودی نے تے گمراہ عیسائی نے کافر ہندو سکھ باقی دے گمراہ نہیں تے گمراہ نے مڑ کا مطلب ہویا اللہ کے بندے آستفا فرمان اشارہ ایک بڑا سانو پہ ملنا ہے کیوں کہ حضیر جان دے سن ہندو تو سکھ مسلمانوں نو اپنے راہ کو ہٹا کوشش نہیں کرد اصل مسلمانوں دے ایمان نو ختم کرنے کرن سا سا کرنگے تو نصارا کرنگے گے تو, تو سا سا سا سا یہ سارا کر گے تالیما بناؤ گے تو اے قانون اپنے بناؤ گے تو بناؤ گے یہ سازشا سلسر یہودیاں ایسائی کرنی سن مستفا پہلو ہی خبردار کر گئے آج ویخ لائے یہودی تیر ایمان تزت کا دشمن ہے اور ہندو تیری جان کا دشمن ہے ہندو آن ماری اگریزاں جیو پر بے فیرت بان بن کے رہے گا ٹو بن کے رہی مخالف بن کے رہ جی رہ جیون مڑو بہت ہی چنگی توجہ نہیں فرمائی دعا کر سکتا حضور پاک کی حدیث پاک پک میری امت گمرائی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی لیا پوری امت نے چودہ نومبر کو عید منائی بیچارے کون سوال لکھنے والے نا نا نا نا پتا کون عید جہی چودہ نومبر نو ساری امت منائی سعودی آج سعودیہ چی ہے بھارت چیے اتے اٹھائی کروڑ مسلمان نے ساڈا چودہ کروڑ ہے اتے اٹھائی کروڑ مسلمان نے انہیں اب عید کی وہ بھی تما کلا کرد سعودیا والے نے بات وہ کیلنڈر پرچلتے ہیں انہیں کلنڈر بنا کے رکھا ہے ان لکھا انہیں آخر سعودیہ والے چاند نہیں دیکھتے وہ کلنڈر بنایا ہوا وہاں وہ او مطابق چلتے تا ہیں تاکہ چوبی گھنٹے دا فرق پائی کھڑے نے ایک تو بہار پہلے عید کیتی کھڑے نے کہ وہاں کا چاند با چاند وکرا ٹائم ایک فرق صرف دو گھنٹے تے سڈے وقت دا فرق کن گھنٹے کا دا دا دو گھنٹے دا وقت دا فرق ہے تو چاہی چاہیے تو یہ दो देश दो सानू दो चंद पेलों दस पाता इको दिहाड़ और दो घंटे तो उन्होंने चौवी घंटे बाद सानू चौवी घंटे बाद दसता चौवी घंटे पहलों दस पैंता तवजो नहीं की सूरज जो इधरों डुबना है तो पहलों दिसना चाहिए है सबू बई सूरज जो इधरों पहलों डुबना है ना ادھر دوبنا تو سورج ڈبتا چند دستا پہلے دس پہ جب سورج پہلو ڈبدتا چند دستا تو چاہیے دولو دستاو چوبی گھنٹے پہلو دس پہنا وہ چند یار <laughs> <laughs> <laughs> تراسا ہو جنہیں لایا گلی آگری تر سوچے ہی نہیں پگا ساویاں نے تو نے پگا پیڑیاں سارے بھولیا گیا نبی سرکار کی حدیث بخاری کہنا دکھاتا ہوں کوئی بھاپی ہے حدیث اپنے آپ کو میں حدیث کو مانتا ہوں آ جا لچیا کوئی حدیث نہیں من حدیث منع فکیر بیٹھے پوری گورنمنٹ دان کی میرے سامنے مستفی دے دی صبح لے رو جاتے ہی دفتر لے رو جاتے ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھنے کے بار عید کرو الحمدللہ للہ چشتی نے آزید بڑھائیے لاہور کلے شہر بردر فقیر نے نام کیالان کی تعلیم پڑے جائے گا مصطفیٰ کے دین پر فقیر سودا نہیں کر سکتا آہ, ہم نے جان پہلے ہی سپرد پر. ایمانال دسو ادھر تو سن ویکیا کل تھی رب دتی اچھا جہی وہ حرام کمیٹی بیٹھی اندر کانگڑ بیٹھے نے کہ جان نے جہے کانگڑے دستی شاپ وہ چن ویک رہی سڈیا جوان چلیاں نظر نہیں ویگ سکیا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 فرد دے مجرم بنو گے یاد رکھنا وہ روزہ کرے آجے عید برباد کیتی جے اج تو بعد کرو ٹی وی ریڈیو اخبار ٹیلی فون خط ان چیزوں گواہیا کوئی دخل نہیں کوئی شریعت جائد نہیں کوٹ اچ گواہی لینی ہوئے کدی کسی فون تے گواہی نہیں لیندے خود آن گواہی نہ ٹی وی تواہی گے نہ اخبار دی گواہی لے سوچا دنیا دے کتیا دے جڑے ہے کوٹ اوتے گواہی لستے خود جانا پہنتا دی شریعت دی گواہی کی گواہی کھی ہونی ہے فون دے کی پتا پچھوں کسی دنگوٹھا رکھی کھڑے ہو گچی سے دو آ جی ہاں ہاں پچھو دباؤ بڑھ سکتا ہے کوئی سانو کی پتا سارا فون تو گل نہیں آگی عیسائی ہو سکتا ہے سکھ ہو سکتا ہے بدلاؤ ہو سکتا ہے جھوٹا ہو سکتا ہے رمضان کے روزے تو تنگ ہونا پھر ہو سکتا ہے دکے لاکے بنا فرد اس واسطے امام اہل سندر فاضل بریلوی فتح وارزویا جلد نمبر دسویں آپ نے سب طریقے شریت مستفا چن ثابت کرنے دے لکھے نے سات شریعت دے خلاف لکھے نے ٹیلیفون تارا ایک غیر شری طریقے سات تری جڑے لکھے نے جی چودہ طریقے پورے سننے ہونے تو میری کیسٹ ہے میں آخری الودائی جمعہ اسی موجود لایا اور اللہ کی مہربانی فکیر نے میخا ٹھوک دتی نے۔ جی مولبے بیٹھے حرام کمیٹی والے تو حرام کمیٹی کے دے جے حرام کمیٹی بیٹھی ہے کہ موج کی موجت موجت دی گل کرو جانتے ہو کہ نہیں حرام کمیٹی بھی آنا پیا خبر بھی مننی ہونا ہے آپ حرام نے خبر دے خبر روزہ توبہ کرو اللہ جو نبی دی شریعت دی مخالف کدی نہ چلے جی تاری پوری گورنمنٹ اسلام دی قاتل دشمن ہے غریب دی قاتل دشمن ہے وڈے جہ فنی سپ بیٹھے نے یا یہودی انہوں دے یار نے کفر یار نے وہ جہے ایڈے اسلام دشمن نے وہ سام نبی سکار اس روزے کے فرض دی خبر باقی دے قرآن قانون کی گل کریے باقی گل آ جائے جی نماز ایس روزے کی تو روزے واسطے جناب جی پوری کمیٹی بنا کے بھائی کھڑے نے پیار بنے کیوں کھڑا ایماندار دس ہوئے تیری گورنمنٹ اسلام دی دشمن ہے کہ گے دشمن نہ ہوں دی. تو آ بمب وجدے عراق عرق وج رہے ہیں کبائلیاں وج رہے ہیں مسجد بھی ہو سو تو چالی مسجدوں نے تقریباً فلوجا چراق دے شہر جتے ہوں اجکل لڑائی ہو رہی چالی مسجدیں شہید کر دیتی ہر مسجد کنے کوران ہوتے تیرا ملک پاکستان کھلا اتحادی ہے سعودیاتحادی نے ہٹا کے بش ہاں آخیا میرے بہترین دوست مشرف اور پاکستان اور سعودیا ہے ہوں خود یہودی جنوب آکھے میرے دوست کچھ آخرا جیڑا کافر دا دوست ہے وہ منافق ہے جہاں قرآن ہاتھوں کڑوانا کھڑا ہے یہ تیرے روزے کا خیر خا ہے تلے ملانے بغیرت تے دو خبریں دے دے کھڑے نے جلا ٹی وی والی وہ باندر جی مداری دا باندر نہیں ہوتا باندر مداری آخر باندر مجھا کچھ میں مڑ چوک لوٹا سگریٹ کس ہے اگوں اشارہ کرے گا اصل وہ گل نہیں سمجھتا گل جانور کتوں سمجھ اصل وہ سگریٹ لا کے اشارہ کرتا سگریٹ کی سر وہ سمجھ ہے گل ہی ہے خدا یہ باندر او اشارہ کے چند چھڑتا ہے آیا रंग बाहरिया तरक्की तरक्की तरक्की आख देने के नहीं वरना यह जो होवन हक दे आलम त्रेवी घंटे कंजरखाना चौवी घंटे जिलाफ भी कोले ने कभी टीवी सुने मुला में आख्या हो शर्म करो बगैर तो आखिया जे आखड़ पगड़े वरण दे <laughs> بالو بویا باندر باندر اشارہ نے مجھا چار دے کا فکیر فکیر ادھر چکن بھی نہیں جانا اللہ کی مہربانی دینا جس پیل ان چکریا نہیں جانا نبی دلمبر دارس دین سچی کردی سارا زمانہ بھاگے آدیا پوچھ جنوب بھی پوچھے گا آسے نہیں پر گل خری کر چلا کے سنتا بھی ہے خوش بھی اندر کلمے پاک دسنات نے تو یہ دعا کر صدقہ مدنی تاجدار بس کی بلا میری اخیر ہو جائے گی یہ پوری کتاب ہے کہ پرچی بس آخر دعوی لمبے موضوع بس میرے پتر کوئی میں